بسم الله لله وحده لا شريك له والصلاه والسلام على من لاذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من الرجال ولا كان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم اللہ على محمد علی محمد ابراہیم اللہ على محمد فما علی, وعلا آل انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد ابراہیم والا علی ابراہیم مجی قرآنِ کریم کی آئت کریمہ ہے اللہ تعالی کاما کی ایک حدیث اس آئے کی تفہیر میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ, اللہ, اللہ خلق سبا سماوات من الارض آسمات اور میں سب عرضیز جس طرح اللہ نے ساتھ آسمان بنائے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے ساتھ زمینیں بھی بنائی ہیں یہ مثلا ہوں اور مثلا ہوں میں سماوات اور عرضی زمین اور آسمان کی مماثرت بھی جانتی ہے ان کی مماثرت کئی چیزوں میں ہے ایک تعداد میں ہے کہ جیسے آسمان ساتھ ہے تو زمینیں بھی ساتھ ہیں اور ایک اوپر اور نیچے ہونے میں ہے کہ جیسے ایک آسمان ہے دوسرا اس سے اوپر ہے تیسرا اس اوپر ہے اسی طرح ایک زمین نیچے ہے دوسری اس پر ہے تیسری اس پر ہے چوتھی اس پر ہے تو یہ مماثلت جان فرمائی ہے ایک عدیض پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پورا مجمور سمجھایا کہ آسمان ہے اور اس اوپر آسمان ہے جن کے درمیان پانچ سو سال کی مسافر کا سفر ہے پھر اوپر آسمان ہے ان دونوں کے درمیان بھی پانچ سال کی مسافت کا سفر ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ زمین ہے اور اس کے نیچے زمین ہے اور دونوں کے درمیان پانچ سال کی مسافت کا سفر ہے تو سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا آسمان، پھر, آسمان پھر آسمان پھر آسمان پھر آسمان سات آسمان اور اوپر آرش بھی ہے اسی طرح آپ نے سمجھایا کہ ایک زمین دوسری زمین تیسری زمین،, زمین،, زمین سات زمینیں ہیں اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ جامع ترمزی اور مسلم احمد میں روایت موجود ہے کہ لو ان اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم جیسے پانی نکانے کے لیے سے ایک دور ہوتا ہے اگر یہ تم لٹکاؤ لو ان کم اگر یہ تم لو لٹکاؤ اور یہ نیچے پھینکو ساتویں زمین ڈک لہابا تھا اللہ تو یہ بھی اللہ کے پاس ہی جائے گا یہ ہمارے سوال الش کے مسائل میں دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر موجود ہے حدیث حجیف بڑی مشکل سے موجود ہے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سات آسمان ہیں اسی طرح سات زمینیں ہیں فی اللہ ارض نبی کا ہر ایک زمین میں ایسے نبی ہے جیسے تمہارا نبی ہے بہ آدموں کا ایسے آدم ہیں جیسے تمہارا ہے و نوح کا لوح کم <تَنُوحِكُم> اور ایسے نو علیہسلام ہے جیسے اس زمین کے لوح و ابراہیم کا ابراہیم <كَإبراهیمكم> اور اسی طرح ابراہیم ہے جیسے یہاں بر ابراہیم ہے و عیسیٰ کا عیسیٰ اور اسی طرح عیسیٰ جیسے اس زمین جنگ عیسہ علی اسلام ہے اب یہاں سے ثابت ہوا کہ ہر زمین میں ایک آدم بھی ہے ایک ابراہیم بھی ہے ایک موسا بھی ہے اور ایک عیسیٰ بھی ہے علیہ السلام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 کہ یہ حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف ہے پرانے کریم میں ہے ما کان محمد رسول اللہ <النبیین> کہ خاتم النبیین حضور کی ذات ہے احادیث میں انا خاتم النبیین اللہ نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں تو جب ہر زمین پر ایک خاتم النبیین ہے تو حضور کا خاتم النبیین کیسے ہوئے تو یہ حدیث بظاہر حدیث خاطر ختم نبوت کے منافی ہے اس لیے جب یہ روایت آئی تو بہت سارے حضرات نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اثر ہے ہی نہیں بلکہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے بس اسرائیل میں سے ہے اسرائیلی قول ہے عبداللہ بن عباس کی حدیث انکار کر دیا حضرت رحمتہ اللہ نے اس پر اشالہ لکھا یہ دیکھو اس کا نام کیا رکھا تحضیل الناس من انکار اثر ابن عباس الناس من انکار اثر ابن عباس ہویت پہ کتاب لکھ دی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اثر کے انکار سے لوگوں کو ڈرانا یہ گایا گیا ہے کہ صحابی کے اثر کا انکار نہ کرو عبداللہ بن حضرت مولانا قاسم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آل و سنت والے ہم راسبی نہیں ہیں امراضیوں کا کام میں صحابی کی بات کا انکار کر رہا جب ہمارے ہاں صحابہ سے حجت ہے تو انکار کیوں کرے اس کار صرف یہی تھا کہ اس سے ختم الوت والی حدیث کے خلاف مضمون ثابت ہو رہے تو میں اس کا معنی ایسا بیان کرتا ہوں کہ جس سے ثابت ہوگا یہ ایک حدیث سے خاتم النبیین کی تائید ہوتی ہے تردید نہیں ہوتی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 دیکھنے میں موقوف ہے در حقیقت ایک قول فیل تقریر ہے نبی کا کسے کہتے ہیں حدیث مرفوع ہے ایک قول فور تقریر ہے صحابی اسے کہتے حجی حدیث مقوف ہے اور ایک قول فیل تقریر ہے تابعی کا جسے کہتے ہیں حجیب سے ہے سر پر میری دیکھنے میں صحابی کا قول ہے لیکن در حقیقت بھی حجی سے مرفوح ہے کیوں اس لیے کہ قول صحابی جو غیر مدرت ماس ہو وہ حکمر مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہے موقف نہیں ہے ہم مرفوع بات کر کے انکار کر دیں اب بات سمجھ جاری اب حضرت دوسری بات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ہے جس کو حضرت امام نام نے صحیح فرمایا تو جب حدیث صحیح ہو اور غیر مدرک بال قیاس ہو تو حکمر مرفوع ہوتی ہے ہم انکار کیوں گئے اور تیسری بات فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں یہ شاز ہے حدیث ساز بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے شاخ اور صحت دونوں جمع ہو سکتی ہے کیوں شاخ کے معنی دو ہیں ایک شاد کا معنی یہ ہے اس حدیث کا راوی سکھا نہیں ہے ہم شاخ کیا دیں ایک یہ کہ راوی سکھا ہے لیکن سکاط کی مخالفت کرتا ہے تو شاخ کیا دیں سو ماتے ہیں جب مخالفت ہوگی تو پھر شاذ بنے گی نا تو جب سکاعت کی مخالفت ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ وہ کون سے شاذ ہے جس کا آپ انکار کر دیں اس لیے یہ حدیث ایسی ہے کہ جو شکاط کے مخالف ہیں نہیں لیکن ماں نہ سمجھنے کی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں شاد پیدا ہوئے اب حضرت اس پر گفتگو فرمائی ہے ہیں اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے خاتم النبیم کا معنی سمجھے مات محمد ولاک رسول اللہ خاصم النبیم پہلے خاتم النبیم کے معنی پر ہم بات کرتے ہیں اور کس اس حدیث کے معنی پر بات کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ حدیث عقل کے مطابق تھا پھر جلے گا کہ یہ سکا کے مخالف ہے یا موافق ہے پہلے اس آیت کا معنی سمجھے اب حضرت پر ماتے ہیں ما وخاتم اس آیت میں تین جملے ہیں ماکان محمد العبا احدال نمبر دو ولاک رسول اللہ نمبر تین وہ خاطم النبی اب عضرت بنواتے ہیں اگر آپ یہاں پہ مانا کرتے ہیں خاتم النبی کا آخری نبی اور رسول کا مانا اللہ کے رسول اور خاتم خاطم آخری نبی تو یہ دو جملے وہ ہیں کہ جن کا ماں قبل پہ اطر ہے لیکن بےرب رہے اب ان کا جوڑ نہیں بنتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالغ آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور میں ان کا آپس پہ جوڑ گیا ہے خاتم النبی کا معنی یہ کریں کہ حضول آخری نبی ہے بس باپ تو کسی بالک کے نہیں ہے اور لیکن آخری نبی ہے ارف مانتے ہیں مستدرک اور مستدرک من میں استدراک ایسا ہے جو بے ربد ہے اس لیے معنی ایسا بیان کریں کہ دونوں جملوں کا آپس میں ربط بھی تو ہو نا دونوں جملوں کا آپس میں ربط بھی تو ہو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 بیٹا نبی بنے گا نہیں تو چاندی ربات ختم ہو جائے گا اب اس کا ربض کیسے ہوگا کہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہی. ایک بات تو یہ سمجھیں اس لیے فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی سمجھ آ جائے تو آیت کے جملوں کا آپس میں ربط بھی ٹھیک ہو جائے گا اور حجیز ابن عباس کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا اب پہلے حضرت ننوتی رحمتہ اللہ علیہ نے لفظ خاتم النبیین پر بات کی ہے اچھا اس پوری کتاب میں دو جملے ہیں جو قابل اعتراض ہیں جس پر لوگوں نے بہت زیادہ اعتراضات کی ہے دو جملے ہیں جب ہم خاطم النبیم کی تقریب کریں گے تو اس تقریب کے درمیان دونوں جملے آ جائیں گے پھر وہاں جا کر میں اس پر وضاحت کروں گا اس کا جواب کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے حضرت نے ایک جہاں پر گفتگو کی ہے میں صرف بتا دیتا ہوں اعتراض کن جملوں پر ہے آگے بات کریں گے انبیاء اپنی کمت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو لوگ مہینے ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بساوقات لذائق امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں یہ ادب کے جملہ اہل بدت یا قابل اعتراض ہے کہہ ہیں عمل میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے یہ کہتے ہیں امت نبی سے بڑھ نہیں سکتی تو یہ کہنا امتی نبی سے بڑھتا ہے یہ پہ عمل کی توحین ہے ایک یہ جملہ ہے اس پر جا میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا لیکن پھر عظرت یہ نہیں فرما دوسرا جس پر اعتراض کرتے ہیں بلکہ اگر بل فرض بعد زمانۂ ندوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا یعنی اگر حضور کے بعد وہ نبی آ بھی جائے تو پھر بھی حضور خاتم النبیین ہی رہیں گے اس پر عالت اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی کے بعد نبی آنے کے قائل ہیں اور فرماتے فرقات وہ نبی آ بھی جائے تو ختم نبود میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا تو یہی بات تو سمجھ دہی کہتے ہیں کہ مجھے آ جانے سے بھی حضور کی خطرے میں کوئی فرق کرت؟ نہیں پڑا یہ انوتی فرما رہے ہیں تو مرزا قادیانی دیا کی بات ایک جاتی ہے یہ ہے دو اعتراض اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا اعتراض سمجھ آگے تحجیر الناس حگیر سے اتنے عباس کی وضاحت ہے اس وضاحت میں دو عباسالبی تک کیا قابل اعتراض ہے پہلے حضرت کی بات کرتے ہیں اور پھر دو باتوں کے اعتراض کے جواب دیتے ہیں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 عوام یہ سمجھتی ہے کہ خاتم النبی کا معنی یہ ہے کہ حضور کا زمانہ سب سے آخری زمانہ ہے اگر ہم اللہ کے نبی کا زمانہ آخری زمانہ مانیں اس آیت کی وجہ سے تو یہ اللہ کے نبی کی مدع نہیں ہے سب سے پہلے عبادت سنیں فرماتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہی مانا ہے کہ آپ کا زمانہ عملی سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تخبر زمانے میں جذا کچھ فضیلت نہیں پھر مقامی مداح بلا کے رسول اللہ خاطمین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے اگر آپ خاتم النبی ان کو حضور کا وصف مانتے ہیں مدہ مانتے ہیں تو یہ مدع بنتی نہیں ہے کیوں کسی چیز کا آخر میں ہونا یہ اس کے افضل ہونے کی ذریع نہیں ہوتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی ہیں اب صدیق اکبر کے بعد سوا لاکھ صاحبہ نے کلمہ پڑا تو بعد میں آنے والے کیا ابو بکر صدیق کے مقام میں بڑھ گئے ہیں بالکل نہیں بڑھے اچھا یہ حضرت نے مثالیں دی ہیں اس میں اسی طرح دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے ہیں تو نبی پاک سلم کو چھوڑ کے ابراہیم السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ مقامی ابراہیم السلام سے بڑھ گئے تو بعد میں آنا مداح کیسے ہے ارشے عبد القادر ضلعی رحمتہ اللہ علیہ ولی ہیں اور ان کے بعد کتنے اولیاء آئے ہیں تو بعد میں آنے والے اولیاء اولیا ولاش عبد القادر ضلعی سے بڑھ گئے تو فرماتے ہیں بعد میں آنا یہ کوئی مدہ کی دلیل کو نہیں ہے ہم نے کہا حضور آخری نبی ہے تو یہ افزلیت کی دلیل کیسے بنے گی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 یہ تو فضیلت کی بنیاد نہیں ہے یہ آنے علم سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر خاتم النبی کا مانا گیا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں خاتم النبیین کو یہ بطور مدا کے نہیں لائے یا فرماتے ہیں کہ لائے کیوں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ایسی بات آنا جس کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو یہ مقام مد نہیں بس ویسی حضور کی اس چیز کا ذکر کر دیے فرماتے ہیں ویسی ذکر کرنی تھی تو صفات اور بھی ہیں کہ اس وصو کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی بات تو اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری ہیں اب یہ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے خاتم النبیین کا مانا سمجھیں تاکہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ اللہ کے نبی کا وصف ہے اور یہ اللہ کے نبی کی مداح ہے لیکن اب خاتم النبین ہونا یہ مداح کیسے بنے گی جب خاتم البین کا معنی صحیح بیان کریں گے تو مداح بنے گی اور صحیح بیان نہیں کریں گے تو پھر مدعا سمجھ بھی نہیں آئے گی اضر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں اور یہ آپ کی مدا کیوں ہے مدا کی وجہ یہ ہے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 تو نبی گیا تو وہی کردہ لوگوں کے اندر لوگوں نے خلتبل کر دیا اپنے کچھ باتیں ملا دیں جیسے تو رات کی جیت کے ساتھ ہوا تو جب اور نبی کی حاجت پیش آ گئی اور جب اللہ کے آخری نبی کے تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی تو نبی تو آتا ہے وہی لے کر اب اس وحی نے محفوظ رہنا تھا لہذا بعد میں کسی اور نبی کی ضرورت ہے باد نے وجہ یہ بیان فرمائی ہے ارے فرماتے ہیں کہ یہ وجہ بنتی نہیں ہے اب علم دیکھے حضرت کا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 اس لیے کہ وہی محفوظ ہے اب وہی کی عظمت بلا واسطہ ہوگی اور اللہ کے نبی کی عظمت واسطہ ویسے محفوظ ہوگی سلمان مدہ تو ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن ایسے نہیں جس میں حضور کی عظمت مزید دکھرے اس سے کی عظمت بلا واسطہ معلوم ہو رہی ہے اور حضور کی عظمت واسطہ ویعے محفوظ ہو رہی ہے اس لیے بات بنتی نہیں ہے بعض حضرات نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کیوں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 یہ آخر نبی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سارام صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء اللہ رب العزت پیغمبر کے جان سارام کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں تک میرے نبی کے جیت کو لے کر جاتے ہیں اور کتنی وفا کرتے ہیں اور پیغمبر کے وارث نبی کے جیت کا کام کیسے کرتے ہیں یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب نب ختم ہو جائے اگر نبی آتا ہے رہتا تو پھر صحابہ دین کہاں لے کر جاتے وہ اتنی بڑی قربانی نہ ہوتی کیونکہ نبی صاحب سے اور پیغمبر کے وارث دین کا کام کیسے کرتے ہیں علماء کے امتحان نہ ہوتا کیونکہ کہ نبی خود موجود تھے تو اللہ نے حضور کو آخری نبی بنا دیا تاکہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت گھل کر سامنے آئے کہ انہوں نے حضور کے جانے کے بعد کیسے وفا کیے اور علماء جو نبی کے وارث ہیں ان کی عظمت کھل کر سامنے آئے کہ باوجود سے کب نبی موجود نہیں ہے لیکن دیکھو پھر رمبت کے بادشاہ نے کیسے کام کیا ہے تو ان کی عظمت کبھی کھل سکتی تھی نا جب حضور دنیا میں نہ ہوں اگر نبی آتا رہے تو عظمت کھل کے سامنے آتی نہیں ہے عزمت مارتے یہ بھی تو مقام مزہ نہیں ہے کیوں اس میں تو در حقیقت صحابہ کے رام اور علما کی عظمت بھی عام ہوئی نا اگر کہ صحابہ کے کی صحابیت اور علما کا علم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 اب تو نبی آئے گا تو نیا دین تو لائے گا نہیں اب تو آئے گا تو دین میں اضافہ تو کرے گا نہیں دی. جتنا دین چاہیے تھا اللہ نے کامل کمر حضور پہ فرما دیا اس لیے آپ نے نبت بھی ختم فرما دی ہے کہ دین کامل ہو گیا اب نبی کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں اس پہ بھی تو عظمت دین کی ہوئی نا نبی آتا ہے دین کے لئے جب دین کامل ہو گیا نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے میں بے شک مزہ حضور کی ہے کہ دین کامل حضور لے کر آئے ہیں لیکن اصل عظمت دین کامل کی ہوئی یا نبی پاکست حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی دل کو لگتی نہیں ہے یہ چار وجوہ بیان کی جاتی ہیں اس میں رسول وسلم کی مدع جیسے کھلنی چاہیے نہیں کھلنی چاہیے میں کہتا ہوں ایسا مانا بیان کرو کہ جس میں خاتم النبی ہونے سے اللہ کے نبی کی عظمت کھول کر سامنے آئے اور کہ خاتم النبین ہونے کی بعض لوگوں نے قلت بیان فرمائی ہیں. کسی نے علت بیان کی اس لیے کہ وہی حفاظت کا وعدہ ہے وہی محفوظ نبی کی ضرورت اب یہ علت ہے فرماتے بازو نے خاتم ہونے کی علت کیا بیان کی کہ چونکہ کسی کو آپ نے نبی بنانا تھا تاکہ فطروں کا دروازہ بند ہو جائے تو حضور کو خاتم النبین بنا دیا علت اس کی کیا ہے سد فتروں فطروں کی بندش اور کسی نے کہا جی حضور خاتم النبیین ہے اس کی وجہ تاکہ صحابہ نام کی کھل کر سامنے آئے اور علماء جو وارثین ہے ان کی عزمت خل کر سامنے آئے یہ علت ہے کسی نے کہا جی حضور خاتم النبیین ہے اس کی علت ہے کہ دین کامل ہو گیا ہر ہے یہ علت ہے لیکن چار قلتیں جنہیں علل کہتے ہیں تو لوگوں کی نکاح علل پر گئی ہے اور میں نے قلت علل تلاش کی میں نے الت کلاس کی ہے میں نے ان علتوں کی بھی علم کلاس کی ہے آپ اس کو رکھیں گے تو پھر دیکھیں خاتم النبیین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے کھو کر سامنے آتی کتنی بات سمجھ آ گئی اب حضرت کی گفتگو سنیں حضرت فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے نبوت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نبوت بزداد اور ایک نبوت بل ایک ہے نبوت, ایک ہے نبوت اور ایک ہے نبوت بل ارض باقی انبیاء کی نبوت نبوت بل ارض ہے اور ہمارے پیغمبر کی نبوت نبوت بزداد ہے اور, بزداد اور بل عرض میں فرق یہ ہے کہ بل عرض جہاں سے شروع ہو وہیں جا کر ختم ہوتی ہے ہر اب کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بل عب کا قصہ یہ ہے کہ جہاں سے شروع ہو وہاں ختم ہوتا ہے اس کہ حضرت کے الفاظ آپ کے دیر میں رہے بالعض جہاں جس کا قصہ شروع ہوتا ہے وہیں جہاں کر ختم ہوتا ہے تفصیل اس کی کی یہ ہے کہ مصوب العرض کا قصہ مصوب الذات پر ختم ہو جاتا ہے جیسے مصوب العض کا وقت الذات سے مختصب ہوتا ہے الذات کا بس جس کا ذاتی ہونا غیر مقت سے بلاغ غیر ہونا لفظ بھی ہی سے مفہوم ہے کسی غیر مفت سب کو مستار نہیں ہوتا مثال درکار ہے تو لیجیے یہ چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی اس لیے میں کتاب بند کر کے چاہ رہا ہوں کہ آپ پتہ نہیں سمجھ ہے آپ ہیں مصروب العرض جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی جا کر ختم ہوتا ہے حضرت اس کی مثال دی ہے کہ جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے تو اس کے چمکنے سے زمین بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے تو سورج کی روشنی بذات ہے بغیر کسی واسطے کے اس کو اللہ سے ملتی ہے اور زمین کی روشنی سورج کے واسطے سے اب ہم کہیں گے سورج کی روشنی یہ ذات ہے اور زمین کی روشنی بل ارض ہے اور بال ارض تک بال ارض کا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں سے شروع ہوگا وہیں جا کر ختم ہوگا اب سورج نکلتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو زمین کی اوپر روشنی ختم ہو جاتی ہے اب یہ روشنی ختم نہیں ہوتی سمٹ کر واقع سورج میں چلی جاتی ہے تو ہمارے نبی خاتم النبی کا مانا یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی ذات بلاواسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت واسطے حضور پاک بالعگ ہے لہذا ہمارے نبی سے ان کی نبوت نکلی ہے اور ہمارے نبی پر آ کر نبوت ختم ہو گئی ہے تو خاتم النبی کا ماننا یہ ہے کہ نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور ختم بھی حضور پر ہے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 تو باقی امبیا کی نبوت کی بنیاد کیا ہے حضور کی نبوت نا وہی کی بنیاد نبوت اور نبوت سے ارد بنیاد نبوت آپ بتاؤ تو وہی کی بنیاد کون ہوگا حضورات ہوگا نا نبوت آپ نے ختم کی اس لیے وہی محبوض ہوگی اور وہی کی بنیاد نبوبت ہوتی ہے نبوت سے ارد کی بنیاد نبوت ہوتی ہے تو حضور علت و علت بنے یا نہ بات سمجھ ہم نے کہا کہ فطروں کا دروازہ بند ہو جائے فطروں کا دروازہ بند کرنے کے لیے کون آتا ہے نبی نبوت بالارض اور نبوت بل عرض کہاں سے ہے نبوت بزاد سے آپ دیکھو سدے یہ علت تھی اس کی بنیاد نبوت بالارض ہے اور نبوت بالارض کی بنیاد نبوت بزاد ہے تو یہ نبوت علت العلم کے نہیں بنی صحابی کو عظمت اور صحابیت ملتی ہے نبی کی وجہ سے اور نبوت بالعض ملتی ہے نبوبت کی وجہ سے آپ نے کیا نبوت ختم ہو رہی ہے عظمت صحابی کی وجہ سے صحابیت اور قلوم نبوبت کی وراثت یہ نبوبت کی وجہ سے ہے اور نبوت بالعز نبوتاد کی وجہ سے ہے تو عظور کی نبوت یہ بنی قلت القلم کی نہیں بنی بن گئی دین کامل نبوبت کی وجہ سے ہے اور نبوت بالعز نبوت بزداد کی وجہ سے ہے دین لے کر آتا ہے نبی یہ نبوت بل عرض ہوتی ہے اور نبوت بال عرض جاتی ہے نبوت کی وجہ سے تو حضور کا خاتم النبیین ہونا اس کا معنی نبوت کیا جائے بنتی ہے ختم تو قلت بنتی ہے اس سے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے آپ سے نبوت چلی ہے اور آپ پہ آ کر ختم ہو گئی یہ بات سمجھ آ گئی اب دیکھو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خاتم و نبی قبان کا جو آخری نبی ہے آخری ہونا اس میں فضیلت نہیں ہے لیکن کسی آدمی کو کوئی چیز بزاد ملنا یہ فضیلت ہے یا نہیں یہ فضیلت ہے یا نہیں فضیل کی بات ہے نا آپ دیکھو تحزیر الناس جو میں سمجھ رہا ہوں کسی سے یا خود تحزیل الناس جو میں سمجھ رہا ہوں کسی سمجھ رہے جو خود سمجھ رہا ہوں اور آپ یہ میری باعث میں نے اب آپ بھاگ کیا کرتے یہ تو بیماری ہی بیماری سمجھ آ گئی آپ کے لیے باندھنا مشکل ہے میں کس شور سے بات جائے گا میں مثال سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو تاجر الناس میں خود سمجھ رہا ہوں اور آپ اب میں یہ کہیں گے کہ تاجیر الناس کو جو میں نے سمجھا ہے یہ سمجھنا یہ ہے اور جو آپ نے سمجھا ہے وہ سمجھنا بردا سمجھنا وجہ فضیلت ہے نہیں؟ ایک طالب علم تھا اس نے تحزیر و ناخت ایک سال سمجھ ایک نے اگلے سال سمجھی ایک نے اگلے سال سمجھی اب آپ کہتے ہیں جی میں جو آخری سال والا ہے میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے تحزیل و ناشت آخری سال سمجھی ہے یہ وجہ فضیلت ہے بھئی پہلے سال سمجھے یا آخری سال سمجھے سمجھنے میں داقتوں میں جاتا یہ تو وجہ فضیلت نہیں ہے نا لیکن بزاد سمجھنا بے ارب سمجھنے سے فضیلت والا ہے سر فرماتے ہیں خاتم کا کمانا زمانۂ آخری میں آنا کرے تو یہ وجہ فضیلت نہیں ہے سارے انبیاء کی نبوت چلے گی ان سے اور ختم بھی ان پر ہو یہ ہے وجہ فضیلت اب خاتم النبین حضور کی مدہ بن ہے یا نہیں اور سمجھ آ رہی بن گئی ہے نا اب اس پہ دلیر سماج فرمائیں کہ جو سور وسلم کی نبوت بل ذات ہے اور بقیہ کی بال عرب ہے یہ درائل سمجھ دلیل نمبر ایک اب ہمارے پرانے کریم واحد افز اللہ علامہ لطف عالم ارواح میں اللہ نے ساتھ لیا کہ آخر میں جو رسول آئے گا نا سما یہ سما بتا رہا ہے آخر میں واحد احد اللہ نیساک نبی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 اور بابی امبیا کی نبوت بالعز ہے یہ لفظ میں انہوں نے بتا رہا ہے ہمارے نبی ان پر ایمان لائیں گے یا وہ ہمارے نبی پر ایمان لائیں گے تو جس پر ایمان لے اس کا ایمان بلا واسطہ اور جو ایمان لائے اس کا ایمان اسے کو بھی ذات اور بالعز برماتے ہیں برماتے قرآن گرین جی آئے بتا رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر کا ایمان بلا واسطہ ہے اور ان انبیاء کے امان دل باغتا ہے اس پر ایک بات سننے خطبات حکیمت اسلام میں ہے اصطاری محمد طیب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ عالم اروا میں جب اللہ نے پوچھا الخت تو بے رب کو ارواہ امبیا ارواہ اصحاب ارواہ اولیا ارواہ شہادا سب ہم اسب سے پہلے حضور نے فرمائے بلا پھر انبیاء کی ارواح نے کا بلا اب بتاؤ سروح ارواہ امبیا نے جو بلا کہا تو کس کی بلا سن کر روح محمد سروح محمد کا بلا کہنا بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کا بلا کہنا دل بل واسطہ ہے تو ہمارے پیغمبر نے جو بلا کہا نا وہ تھا اور باقی انبیاء نے جو بلا کہا یہ بل ارف سرو کی نبوت بلا واسطہ یعنی اور باقی انبیاء کی نبوت ایسا ماتے دیکھو حدیث پاک میں ہے اور میں نموسا حیا لما وسیا قلت صبائی اگر آج موسا اسلام کی زندہ ہوتے تو اتباع مجھ محمد کی کر دے اس کا معنی یہ ہے علیہ السلام کے مان یہ بواسطہ ہوگا بلا واسطہ نہیں ہوگا اور حضرت عیسا علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضور کی شریعت کی اتباع کریں گے اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے اسے معلوم ہوا یہ دو مثالیں دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء بیا محمد کریں گے انبیاء کلمہ حضور کا پڑھیں گے تو انبیاء کی نبوت دل واسطہ ہوگی اور ہمارے پیغمبر کی نبوت ایک درمیان میں غلط السلامی کا اضالہ کر لے لوک حضرت عمر کر خطاب دیکھ پڑھ رہے تھے اللہ کے نام دیکھا تو حضور بہت براد ہوگی اور فرمائیں اے عمر تم تو بات کرتے ہو آج صحب بھی ہوتا نا وہ میری بات مانتا اور تم میرے ہوتے تو پڑھ رہے تم میرے ہوتے تو پڑھ رہے ہو سہب تو ہوتا تو میری بات مانتا میرے ہوتے تو رات کیسے پڑی جا سکتی اب اس پر شبہ بماتی کیا ڈالتے ہیں میری ام بیا زندہ نہیں ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوکا نموسا ہیہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے میری اتباع نہیں کی کیوں اس لیے کہ وہ زندہ نہیں آئے گی بات میں نے کرنی ہے لہو کی لوگ کیوں آتا ہے انتفای ثانی کے لیے وجہ انتفای اول کے اگر موس اسلام زندہ ہوتے میری اتباع کرتے میری اتباع نہیں کی انتفاع ثانی کیوں اس لیے کہ وہ زندہ نہیں انتفا ابل کہتے ہیں موسا اسلام زندہ نہیں ہے ہم نے کہا دیکھو اس کے جواب کتنا آسان ہے یا جہالت کی وجہ سے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اور یا ضد کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں. یہ جو ابتباح ہے اس کا نام تکلیفی زندگی ہے نا تو تکلیفی زندگی قبر میں ہوتی ہے یا دنیا میں تو موسار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بات فرما رہے یا قبر کی فرما رہے اگر علیہ اسلام زندہ ہوتے تو میری ابتبا کرتے اتباع نبوت قبر میں ہوتی ہے یا عالم دنیا میں اس کا مطلب حضور فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عالمی دنیا میں زندہ نہیں ہے اگر یہاں ہوتے تو میری طبا کرتے اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی عالمی دنیا میں مانتے ہیں یا عالمی برض پہ مانتے ہیں ہم نے حیات اور مانی ہے یا نفی اور حیات کی ہے مماثی سمجھ تو خود نہیں ہے اعتراض ہمارے گھر کرتا ہے بات سمجھ آ گی دوسری دلی ہمارے پیغمبر کے نبوت میں ذات ہے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 الفرماتے کی مثال سمجھو ایک ہے علم سما جو کان سے آسل ہو ایک ہے علم بسر جو آنکھ سے حاصل ہو اور ایک ہے علم ذائقہ چکھنا جو کس سے حاصل ہو زبان سے حاصل ہو الفرماتے ہیں علم سما الگ ہوتا ہے علم بسر الگ ہوتا ہے علم ذائقہ الگ ہوتا ہے لیکن یہ جہاں جا کے جمع ہوتے ہیں نا اس کے نام قوت ہے اس نام اس قوت جماغیہ کو قوت اطلاع بھی کہتے ہیں اور نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں منطق منصم اسلام اصل وہ قوت جماعیہ ہے اب حضرت فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ادراک کان نے کیا ہے اگر آدمی کا جماعت ختم ہو جائے تو کان ادراک کر سکتا ہے اگر جس چیز کا ادراک آنکھ نے کیا ہے جمع ختم ہو جائے تو آنکھ ادراک کر سکتی ہے جس چیز کا ادراک زبان نے کیا ہے دماغ ختم ہو جائے تو زبان کی طرح کر سکتی ہے معلوم ہوا یہ جو علم سما علم بسر علم ذوق ہے علم ذائقہ اس کا اصل مدرک قوت جماغیہ اصل مدرک کون ہے قوت جماغیہ اور اس قوت دماغ کی وجہ سے یہ آپ کی طرح کر رہی ہے اس نفس نابکہ کی وجہ سے کام کی طرح کر رہا ہے اس قوت عقلاء کی وجہ سے انسان کی زبان ادراک کر رہی ہے ہم یہ کہیں گے کہ نفس ناسکات یہ مدرک بلا واسطہ ہے اور کان یہ مدرک پر بل واسطہ ہے جمع ختم ہو جائے تو پھر کان کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتا آن ختم ہو جائے تو کان کسی بھی چیز کا جما ختم ہو جائے آن کی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا حل ماتا ہے جس طرح یہ سارے علوم الگ الگ ہیں اور جمع جماعت کے اندر ہے جماعت نہ ہو تو یہ ادراک نہیں کر سکتے ہمارے نبی کے پاس علوم افغرین بھی ہیں ہمارے نبی کے پاس علوم آخرین بھی ہیں اصل علوم جمع ہمارے نبی کے پاس ہیں یہاں سے کوئی علم نبی کو ملا ہے کوئی علم ولی کو ملا ہے تو پیغمبر کو علوم بلا واسطہ ملے ہیں اور باقی انبیاء کو علوم اللہ کے نبی کے واسطہ سے ملے ہیں اللہ کے نبی کے واسطہ سے ملے ہیں اب آگے ہم نے تھوڑی سی بات شروع کی ہے ہمیں اب یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے نبی علوم کے دراک میں بلا واسطہ ہے اور باقی امبیا علوم کے دراک میں با وابطہ ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کی بنیاد نبوت کے کمالات نہ زبر کپور میں کمالات کی بنیاد دو ہوتی ہیں نمبر ایک علم اور نمبر دو امر اور یہی دونوں کمالات نبوت میں ہیں علم اور عمل.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 کہ جن کے پاس علم تو کم ہوگا لیکن بظاہر سے بھی زیادہ ہوں اگر عمل کم نبوت ہوتا تو امتی عمل میں کبھی بھی نبی سے ہر جد نہ بھرتا یہ وہ عبادت جو میں نے آپ کو پیش کی ہے اب بات سمجھ آ رہی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حد کتنے فرمائے بولو امتی حضور کی امت میں سے کتنے افراد ہیں کہ جن نے زندگی میں بچاؤ خد کیے آپ بتاؤ پچاس حد زیادہ ہے یا ایک زیادہ ہے تو امتی عمل میں نبی سے بڑھ گیا رسول اللہ وسلم نے زندگی میں کتنے عمریں فرمائے چار اور امتی کتنے کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو ہر رمضان کے مہینے میں جائیں تو دو دو عمرے کرتے ہیں صبح و شام صبح و شام تو سات سات عمرے وہ رمضان میں کر لیتے ہیں اب دیکھو بظاہر امتی عمریں کرنے میں اللہ کے نبی سے آگے چلا گیا رسول اکرم صلی اللہ وسلم عمر کتنی ہے ترسر سات اعلان نبوت کب ہوا ہے چالیس سال کے بعد تو پیچھے کتنے لگے تیئیس سال اب تیئیس سال میں اللہ کے نبی پر جو نماز پڑھ گئی ہے وہ کب ہے ہم بالفرخ تیئیس سال ہی مان لیں تو اللہ کے نبی نے تیئیس سال نمازیں پڑھی اور امتی جس کی عمر ہے نبے سال پندرہ سال میں بالغ ہو رہا ہے تو اسے نمازیں کتنے سال پڑی پینسٹھ سال اب بتاؤ پینسٹھ سال کی نمازیں زیادہ ہیں یا تیئیس سال کی زیادہ ہیں تو بظاہر امتی نماز میں اللہ کے نبی سے پڑھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اب غیر تیئیس سال کی نبوت کے بعد رکھے ہیں نا کوئی فرض کہہ لو کوئی نفل کہہ لو اور امت میں کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں جی نے مسلسل روزے رکھے ہیں اب دیکھنے میں روزے میں امتی نبی سے بڑھ گیا چلے ایک امتی کو چھوڑ دو ساری امت میں لا دو ساری امت اللہ کے نبی کی نمازیں ایک طرف اور سارے امتوں کی نمازیں ایک طرف ہوں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 علماء کو فرمایا نا کیوں وراثت تو اسی چیز میں چلے گی جو نبوت کا کمال ہوگا اگر کمالات نبوت میں کمال عمل ہوتا تو اللہ کے نبی وارث آبدین کو فرماتے پیغمبر کا نبوت کا کمال یہ چونکہ علم ہے اس لیے اللہ کے نبی وارث علماء کو فرمایا تو کمالات نبوت میں سے کمال علم ہے یا عمل ہے بولو جس کا روسر و فضل ناباز احمد اللہ باز ہمیں سے باز غلام دبجے کے ہیں اور انبیاء میں بعد دوسرے نبی کی نسبت کام دبزے کے ہیں اب اس کا مانا کیا ہے انجی فرماتے ہیں یہ تو نشے قطع ثابت ہو گیا کہ بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں اور وجہ فضیلت کیا ہے اب دیکھو حضرت نور نے کتنے سال تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال اور حضور پاک نے کتنے کی تیئی سال اب بتاؤ اگر نبی کی وجہ فضیلت تبلیغ ہوتی ست نو کو حضور پاک سے افضل ہونا چاہیے تھا نا کیونکہ ان نے تبلیغ زیادہ کی ہے اللہ کے نبی کی تبلیغ کی عمر کم ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو اس ایک بات اچھی طرح سمجھ لو مجھے تبلیغ کا مخالف نہ سمجھنا لیکن یہ زیر میں رکھ لو ایک آدمی ہزار سالہ مبلک بھی ہو تو ایک عالم کا مقابلہ وہ کبھی نہیں کر سکتا مبلک کو کبھی عالم کے افسر نہ سمجھنا یہ اچھی طرح دے بجی فرما لو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 تو معلوم کی افضلیت کی وجہ تبلیغ نہیں ہے حضرت ذکریہ کی عمر زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکری علیہ السلام سو سال کے بعد ہوتے ہوئے ہیں تو زکری علیہ السلام عمر یادہ یا حضور پاکی افضل کون ہے معلوم ہوا کہ افضلیت کی وجہ عمر بھی نہیں ہے افضلیت کی وجہ عمر بھی نہیں ہے تو پھر افضلیت کی وجہ کیا ہے مولانا پاکی فرماتے ہیں علم کمالات نبوت میں سے ہے جس نبی کے پاس علم جتنا زیادہ ہوگا وہ نبی دوسرے نبیوں سے اتنے افضل بھی زیادہ ہوگا ہمارے حضور افضل الانبیاء ہیں کیونکہ ہمارے نبی علم المبیا آپ کا علم سب سے زیادہ ہے علم تو علم الاولین والآخرین لہذا ہمارے نبی سب سے افضل بھی ہیں اس کی وجہ کمال نبوبت علم ہے ہمارے نبی کے پاس اولین آخری علم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 اور جس کا علم کسی اور کی وجہ سے ہو اس, اس کا علم بال واسطہ ہے اور اس نبوبت کی بنیاد علم ہے کمال نبوت میں سے بنیادی کمال علم ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا علم بلا واسطہ کمانا نبوت بلا واسطہ ہے اور علم بال واسطہ کمانا کا معنی نبوبت بھی بال واسطہ ہے ہمارے پیغمبر کے علوم بلا واسطہ لہٰذا ان کی نبوت بس ہے باقی امبیا کے دل دل واسطہ زیادہ ان کی نبوت بھی دل بل بل واسطہ اور دل ہے یہ حضرت نے ذاتی ہونے کے دلائل بیان فرمائے ہیں اب دا اس سوال کا جواب سن لیں یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علم ہے یہ کمال کی بنیاد ہے اور اس پر جو شکال تھا فرماتے دلیت دلیل داخلہ یہ ہے ہم بیا اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اتنے بس افات بظاہر امت ہی مساغ ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں اب بات سمجھو یہ لوگوں نے بظاہر کو نہیں دیکھا اس لیے شکال ہوا اگر بظاہر کو دیکھتے تو پھر کبھی بھی اشکال ہے اب اچھی طرح بات سمجھو ایک ہے لفظ کم اور ایک ہے لفظ کائف ایک ہے کم اور ایک ہے یہ کم جو بیم مشدت ہے کم من یہ وہ کم ہے کم من ایک کمیت اور ایک ہے کیفیت حضرت سمجھانا ہی چاہتے ہیں کہ کمیت میں امتی نبی سے امال میں بڑھ بھی جائے تو کیفیت میں امتی نبی سے پھر بھی نہیں بڑھتا کمیت میں امتی نبی سے امال میں بظاہر بڑھ بھی جائے تو حقیقت میں نبی سے امال امت میں امت عمال میں پھر بھی نہیں بڑھتی اب بات اچھی طرح سمے نا بما خلب الجما بلک انسون تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت اور عبادت کا معنی خوشو تسل تسلل بھی غلامی یا عبادت کا معنی عبادت کا نام کیا ہے خوشو اب بتاؤ جس عبادت میں جتنا خوشو زیادہ ہوگا اس عبادت کا عجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اگر اس عبادت میں خوشبو کم ہوگا اجر بھی اتنا ہی ایک آدمی سو رقت نفل پڑے اور خوشبو نہ ہو اور ایک آدمی دو رقت نفل پڑے اور خوشبو کے ساتھ پڑے اب بتاؤ کمیت اور مقدار میں سو رکا پھر زیادہ ہے یا دو رکا سو رکا دور اجر جو ملے گا زیادہ دو رکاط پر یا سو رکا پر کیوں اس کہ سو رکا کمیت اور مقدار میں زیادہ لیکن اس میں کیفیت خوشو کم ہے اور دو رکت والی نماز میں کیفیت خوشبو کی زیادہ ہے اگر یہ کمیت اور مقدار کم ہے اور اللہ کے یہاں کبلیت کو نہیں دیکھا جاتا اللہ کے ہاں کیفیت کو دیکھا جاتا ان تعمار و بنیاد اخلاق وہاں اخلاص اور کیفیت کو دیتے کمیت کو نہیں دیکھتے یہ بڑی اہم بات ہے اچھی طرح سمجھنا تو عبادت کی بنیاد کیا ہے سوال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 جتنا اس کے بعد جتنی عظمت ہوگی جتنی دل میں عظمت ہوگی اتنی ہی توازو اختیار کرے گا اب سبادوں کی بنیاد عظمت اور کسی آدمی کی عظمت کیسے دل میں آئے گی جب اس آدمی کے بدلے کو پہچان ہوگی پہچانتا ہوگا نا یہ کون ہے کبھی تو عظمت آئے گی اگر پہچانتا ہی نہیں کون ہے عظمت کیسی آئے گی اگر اس کا ماننا عظمت کی بنیاد ہے مارفت اور آدمی کو کب ہوتا ہے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 اتنا سارے انسانوں کا علم भी ملا لو تو اللہ کی ذات کے بارے میں اتنا علم یم المحمد میں بڑی وضاحت سے بات کر چکی ہے یاد ہے حضور اللہ کی ذات اور شفات کا علم جتنا اللہ کے نبی کو ہے کائنات کے سارے انسانوں کو میں لا لو اتنا علم اللہ کی ذات اور شفات کے بارے میں کسی کو بات سمجھ جانا تو جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علام کو اللہ کی ذات اور شفات کے بارے میں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 اتنی تواز موجود ہے کہ کائنات کے سارے انسانوں کی نمازیں جمع بھی کر لیں تو اتنا حجو نہیں جتنا ہمارے پیغمبر کے ایک سجدے میں ہے اور عبادت قدر کی بنیاد کیفیت ہوتی ہے نیت نہیں ہوتی نیت اور مقدار میں انسانوں کی نمازیں ملائیں تو بڑھ جائیں گی اور جب کیفیت کو دے دیکھیں گے تو ہمارے نبی کے ایک سجدے کی جبیت امت کی عربی اربو نمازوں سے آگے نکل جائے گی اور اجر کی بنیاد جو کہ کیفیت ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا ہمارے پیغمبر کے تنہا ایک سجدے پہ اللہ حضور کو اتنا اذر دیں گے کہ سارے نمازیوں کی نمازوں پر بھی ان کو اتنا ازر نہیں ملے گا کیونکہ بنیاد کفیت ہے میت نہیں بنیاد کی سیت ہے کی ہے اب آپ بتاؤ امت بظاہر امال میں نبی سے بڑی ہے لیکن حقیقت میں امت امال میں نبی سے بڑی ہے یہ حد فرماتے ہیں اس میں بس اوقات بظاہر کی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں یہ بظاہر کلب کالے بطر نے چھوڑا کمونا پر اعتراض کر دیا یہ بظاہر پر سمے دیتے کمون پر اعتراض نہ کرتے معنہ نوکری کے قدم چنتے اعتراض نہ کرتے بلکہ قدم سنتے میں ایک بات کر دوں نہ فرمانا اہل بےدب کا جرم یہ ہے کہ وہ سمجھے نہیں اعتراض کیا ہے اور ہمارا جرم یہ ہے ہم نے تاجر النا کو ہاتھ نہیں لگایا تو ہم نے اس کا جواب نہیں دیا ہم نے پڑھا نہیں ہے ریور فیئر لگانا شروع کر دیا ریور سر کیوں لگاتے ہیں آگے بڑھے نا آپ نے کابر کو پوچھوڑتے ہیں پڑھے پیچھے نہ ہاتھیں آگے بڑھے جہاں تک جوابات نہ ہوں پھر صرف گیئر لگائے جب جوابات چھوڑتے کیوں ہوگا اعتراض ہوتا جائے چھوڑتے جائے اعتراض ہوتا جائے چھوڑتے جائے،, جائے یہ کمال ہمارا تھوڑا ہی ہے میں سے لیے کہتا ہوں میری بات کو سمجھ لو آپ کا کمال یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنی قدری نسلیں اکابر سے جوڑ دو آپ کامیاب کا ہو اور آئندہ نسلیں اکابر سے کٹ گئی تو ہماری ناکامی ہے میں اس کہتا ہوں ہمارے مرکز کی بنیادی وقت یہ ہے ہم اپنے اصاگر کو اپنے کابر سے جوڑتے ہیں اکابر کی باتیں اپنے اصاگر کو سمجھاتے ہیں تاکہ اصاگر اور کاغیر آپس میں جڑے رہیں یہ ٹوٹنے نہ پائیں یہ جڑ جائیں اسی کا نام تسلسل ہے اور یہ ٹوٹ جائیں اسی کا نام شزود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شردا شدار جو ٹوٹ جائے وہ جہنم میں جاتا ہے اور جو جڑ جائے فص خلی کے بعد یہ خلی جنتی وہ انہی کے ساتھ جنت کے اندر جاتا ہے. تو ٹوٹنا ہے یہ جڑنا ہے اپنے قابل سے کاغذے مت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ساری نہ بھی سمجھ آئی تو کچھ تو سمجھ آ گئی نا میں نہ سمجھ آئے آپ اتنا بھی یقین ہو جائے گا نا یہ تاجیر و نا کوئی سمجھتا بھی ہے یہ دو دن بن جائے گا کوئی بندہ یہ تاجر و نا سمجھ میں نہیں آتی آپ کہنا ہمارے استاد جی کے پاس جاؤ یہ سمجھ کیوں نہیں آتی میں نے آپ سے کہا تھا نا آج ہمارے استاد مطلب کشی ہو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 اتنا افضل جس کا نبوبت علم بلا واسطہ اس کی نبوبت بلا واسطہ اور جس کا علم دل واسطہ نبوبت بھی بل واسطہ ہمارے پیغمبر کا علم بلا واسطہ ہے نبوبت بل ہے باقی انبیاء کا علم بل واسطہ ہے تو نبوبت بال عرض ہے اس میں ہمارے نبی نبی بزاد ہے اور وہ نبی نبی بل عرض ہے اب یہاں کی بڑی پیاری بات ہے ذرا سمجھ حضرت تو ہیں کہ ایک نبی ہے اور ایک سدی ہے ایک شہید ہے اور ایک صالح ہے اللہ نے چار طبقات بیان فرمائے مینن کی نا و صدیقینا و شہدا و صالحین ال فرماتے ہیں کہ کمال نبوت اصل تو علم ہے کمال نبوت اصل تو علم ہے لیکن یہ زیر میں رکھ لیں کہ زویل اور قور کے جو کمالات ہیں وہ دو چیز میں منحصر ہوتے ہیں یا علم اور یا عمل فرمائے پیغمبر دو چیزیں دیتا ہے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 یہ ممبا ہوتا ہے اور صدیق مجمع ہوتا ہے علم میں نبی فائل ہوتا ہے اور صدیق قابل ہوتا ہے اور امن میں شہید ممبا ہوتا ہے اور ولی یہ مجمع ہوتا ہے شہید فائل ہوتا ہے اور ولی یہ قابل ہوتا ہے نہیں سمجھے. میں سمجھ میں سمجھتا ہوں آپ کو نہیں سمجھے باتیں ہیں یہ قابل اور فائل کا کمانا کیا ہے قابل فائل کا کمانا یہ ہے کہ نبی علم دیتا ہے صدیق عمل کو کرتا ہے صدیق عمل علم قبول کرتا ہے ماتے ہیں نبی کی شان علم کا جو مزہ ہے نا دنیا میں وہ صدیق ہوتا ہے اس لیے نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صدیق کا ہوتا ہے کہ وہ نبی کی شانِ علوم کا مذہب ہوتا صحابہ کے میں عالم و صحابہ کون ہے ابو بکر صدیق عالم و صحابہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو صدیق کہتے کیوں؟ نبی کے علوم نبوت کا مزر ہے نبوب فرما سے حدیث باغ میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں سب بلّہ صدری اللہ, ہو اللہ سبق ہوکر جو علوم خدا نے مجھ محمد کے سینے میں ڈالے ہیں میں نے صدیق کو منتقل کر دی تو علوم نبوت کا مزہ کون ہے نبی منبع ہے جہاں سے علوم پھوٹتے ہیں صدیق مجمع ہے وہاں علوم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 بلی اللہ کی توحید میں اپنے عمل کو पेश کرتا ہے اور شہید اللہ کی توحید میں اپنی جان کو پیش کرتا ہے بلی کہتے ہیں جی اللہ ایک ہے اس کے نام پہ سکاف دے گا صدار دے گا تاجد پڑھے گا اور کیا کرے گا اور شہید کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور اللہ کے ایک ہونے پر نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے سچکا بھی دیتا ہے اور بڑھ کر اپنی جان کو بیش کرتا ہے حضرمات شہید کی مثال ایسے ہے جیسے حکومت کے مقدمہ میں سرکاری گواہ ہوتا ہے شہید کہتے ہیں جیسے حکومت کے کیس میں سرکاری گواہ ہوتے ہیں نا یہ شہید کیا مت ہے سرکاری گواہ ہوتا. اس لیے تو شہید کہتے ہیں کہ یہ سرکاری گواہ ہے اپنی جان پیش کرتا ہے تو جو مقام شہید کا ہے نا وہ عام طوریہ کا مقام نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لے اب حضرت بات کرنا ایک بڑی عجیب ہے حضرت فرماتے ہیں صدیق وہ ہوتا ہے جو کے کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا صدیق وہ ہوتا ہے جو سوائے صدق کے کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے جو صدق ایسے قبول کرتا ہے جیسے میڈا مٹھاس کو اور سدک کو ایسے رد کرتا ہے جیسے میڈا مکھی کو آپ بتاؤ میٹھا ہو تو ہم قبول کرتا ہے کہ نہیں آپ کے امیٹے سے برا چینی ہے ہمارے امیٹھے سے برا چینی نہیں ہے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 فرماتے ہیں کہ میتا جیسے مٹھاس قبول کرتا ہے نا سی کیسے سد قبول کرتا ہے اور میدا جیسے مکھی باہر پھینکتا ہے صدی کیسے کد پر رکھ کرتا ہے مجھے تو تجربہ ہوا ہے پتہ یافتہ ہوا کیسے کبھی کبھی ایسے مکھی منہ میں آتی ہے میدا قبول کرتا ہے میدا باہر پھینکتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں میچ بھی ہو تو میدے میں اتر جاتی ہے لیکن مکھی میدا کبھی قبول نہیں کرتا ال فرما جس طرح میدا مکھھی رد کرتا ہے اس طرح صدیق جھوٹ کو رد کرتا ہے اس کے مزاج جی میں جھوٹ قبول کرنے کی اللہ صلاحیت کو یہ صدیق ہے میں پہلی وقت جب تفریحہ گیا تو یہ انیس سو چورانوے کی بات ہے اور اس پس وقت میری عمر تیئیس سال تھی تیئیس سال کی عمر میں کوئی دائی پر مبلغ بن کے باہر جائے اور ہومی کمارا ایسا تو تبلیغ والوں میں بھی نہیں ہے وہاں بھی چکتے ہیں نا اور میں تیئس سال کی عمر میں بیرون ملک دورے پر گیا تھا خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے میں کتنے وقت میں گیا کن کن ملکوں میں گیا میں ایک چھوٹی سی بات ادا کرتا ہوں ایک ملک ہے زامبیا اس سے ایک شہر ہے لوساکا ایک ہے چپاٹا لساکاکا دان حکومت ہے چپاٹا ایک اور بڑا شہر ہے لوساکا جب ہم چپاٹا جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ ہماری دعوت تھی مجھے لوساکا سے کھوج بھی بٹھا دیا آگے میزبان نے اتار لیا میزبان نے وصول کیا وہاں ایک پاکستان کے آ اور بھی تھے جب دتر خان لگا تو دسترخوان پہ انہوں نے مٹھائی رکھ دی انہوں نے مٹھائی رکھ دی اور ساتھ ساگانا بھی رکھ دیا اب جو پاکستانی آ رہے ہیں انہوں نے سوچی مٹھائی اٹھا دی اور میں نے مٹھائی کی بجائے مرغے بھی بھاگ اٹھا دی تالبین میں جو آدمی تازہ تازہ سارے کو تو دال کھاگا کے تھکا ہوتا ہے اس پر مرغ کتنا اچھا لگتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور جب آدمی خطیب یا اللہ احصیت دے دے پھر مورخ اتنے ملتے ہیں کہ پھر آدمی کو دال اچھی لگتی ہے میری بات سمجھ آئی میں ایک مرتبہ یہاں واپس مدرسے میں آیا میری عادت ہے جب بھی میں ہفتہ درد سے سفر کر کے ہوں تو دعوت کرتا ہوں بیرون سے آؤں تو طلبا ہی کرتا ہوں اور پاکستان کے سفر سے واپس آؤں تو سادہ ہی کرتا ہوں میرا معمول ہے کبھی نہ کر سکوں تو نہ کروں ورنہ میری پوری اجاپت سے سادہ میں تین دن کے لیے پاکستان جو باہر جاؤں تو واپس آ کے دعوت کرتا ہوں کبھی تھوڑی جی کمزور کبھی ذرا اچھی میں طلبا کہ تو کمزور ہو تب بھی سمجھو اچھی ہو تب بھی سمجھو کمزور <laughs> کمانا کہ دورہ کمزور ہوا اچھی کمانا کہ گزارا ہو گیا تو میں نے کہا میری کہ دعوت تو سمجھ آیا کرو شادی کا دورہ کیسا رہا بس جیسی دعوت ہو ویسا دورہ خود سمجھو لیکن کرتا میں ضرور ہے آئے تو میں نے سادہ کا بھی مشورہ دعوت کرے تو کیا کرے ایک استاد نہیں کری مرغہ بنانے لیکن کچھ اور میں نے کہا مرغ تو کھاتی رہتے ہیں دال کی دعوت کرتے ہیں تو مرغ آپ کھاتے رہتے ہیں ہم نہیں کھاتے آپ جو پورا دورے پر مرغ کھا کر آئے تو آپ کو تو دالی ہی اچھی لگنی ہے اور ہم جو صبح شام دال کھاتے ہیں ہمیں دالی ہمیں مرغ اچھا لگ رہا تو میری حالت بھی یہی تھی تو میں نے سیدھا مرغ کے کام کو اٹھا لیا اب میرے ساتھ جو پاکستان کی عالم ہے ان نے مجھے ہلکا سا اشارے میں رہا یہ میزبان گجراتی ہیں گجرات پاکستان کا نہیں گجرات ہندوستان کا یہ گجراتی ہیں اور ان کی खाने से کھانے سے پہلے میٹھا کھاتے ہیں یہ پہلے اس کھانے کو کھانا پسند نہیں کرتے میں نے کیا مسئلہ تو پسند کا ہی ہے نا یہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں میں مرغ کھانا پسند کرتا ہوں یہ مجھے بھی سمجھ کے سلیقہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں ان کو سلیقہ نہیں آتا اس میں کیا ہے ہمیں صرف اس بات کی ہو رہے تھے کہ یہ سمجھیں گے سلیقہ نہیں آتا اپنا مزہ ہمیں اپنا مزہ لینے دو وہ سمجھیں گے اسے سلیقہ نہیں آتا میں سمجھوں گا اسے سیکھا نہیں آتا میری بات تو مجھے آ رہی میں ابھی پرسوں جاتا نا چناب نگر سبق کرانے کے لیے میں بہت مولانا اللہ صاحب صاحب نے مجھے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ مولانا میں ایک بات مانتا ہوں یہ جو اصاب پختہ خدا نے تجھے دیے نا یہ تیرا ہی کھاتا اتنے مضبوط اصاب یہ تیرا کمال ہے میں نے غلط اللہ کا کرم ہے بالکل کہ یہ کہتے ہیں یہ واٹر پروف ہے کہتے ہیں یہ واٹر پروف ہے یہ بم پروف ہے یہ گولی پروف ہے میں نے کہا ہم پروپوگنڈا پروف ہیں ہمیں پروپگنڈا متاثر نہیں کر سکتا ہم دل لذا ہے اور میں نے ایک بار بیان کیا تو مجھے بھی نافی شادی کا میسج آیا اس نے کہا مولانا یہ جو فرمان ہے میں پروپگنڈا پروف ہوں یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں اللہ نے آپ کا جوانہ بنا دی انتہا ہو جاتی ہے مخالفت کی اور یقین کریں مجھے ایسے جیسے, جیسے جو ملتی ہے نا اتنا بھی اثر نہیں ہوتا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 اب دیکھو میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ داد دے رہے لیکن میرا ضمیر کہہ رہا ہے کہ تو غلط کہہ رہے آپ کے سامنے تہذیب الناس نہیں ہے یہاں تو مجھے داد مل جائے گی خلوت میں میرا ضمیر ملامت کرے گا تو انہیں غلط بڑھایا اب بات میں آ رہی ایسا کام نہ کرنا کہ ضمیر خلوت میں ملامت کرے نمبر دو ایسا کام نہ کرنا کہ میں دان معاشرے میں سب کے سامنے ضلعت اٹھانی یہ کام کبھی نہ کرنا ضمیر خلوت میں ملاز کرے اور میدان محرمیں آدم علی سلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان جمع ہو اور وہاں زلیل ہونا پڑے یہ لگ رہا ہے دنیا کی ضلالت برداشت کرنے آخرت کی ضرورت بڑی مشکل ہے میری زدارت تو میں جاری بس پھر دیکھیں آپ کو کام کو مزہ بناتا ہے آپ دائیں بانہ دیکھیں حکیم محمد حضرت سالرحم اللہ کرماتے ہیں ایک مسئلے پر مجھے سوال تھا اور بتیس سال تک میرے دہلی میں سوال رہا اور میں نے مونا رومی کا شیئر پڑا تو جواب تھا میں آپ کو سوال اور جواب نہیں بتا رہا حضرت اور نقل کر لوں بتیس سال تک میرے دل میں ایک سوال رہا مانا رومی کی یہ مچھلی کا شیر پڑھا تو میرا سوال حل ہو گیا آپ حضرت فرماتے تھے کہ یہ میں سوال کسی اور سے کیوں نہیں کرتا تھا مجھے اندازہ تھا کہ اس کا جواب ملنا نہیں ہے تو بہتر اس کا جواب تلاش کرتا اور میرے اب بھی سینے کے بعد ایسے سوالات ہیں جو مجھ سے حل نہیں ہو رہے اور واقعہ تھا میں ایسے سوال جو مجھ سے حل نہیں ہو رہے اب ان کے اظہار کیوں نہیں کرتا کہ مجھے تشویش ہے لیکن میں پریشان نہیں ہوں آپ کو بتا دیے تو آپ پریشان ہو جائے گے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پریشان کروں ان بعض سوالات سے اپنے دل میں لے کر چلتا ہوں اور جہاں ملتا ہے وہاں میں چڑھتا بھی ہوں پوچھتا بھی ہوتا کہ میرا وہ سوال حال ہو اللہ پاک ہم سب کو اپنے دیر صدر فرمائے آگے دیکھیں دلیل نمبر تین پرانی کریم میں ہے بز احد اللہ حکم رسول مصدق الما محکمہ مصدق ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا انبیاء کو یہ مصدق ہے ان تمام علوم کا جو تمہارے پاس ہیں سورات عضرت موسیٰ کے پاس امدید حضرت عیسیٰ کے پاس ضبور حضرت دعوت کے پاس اور شہید حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ فرماتا ہے مصدق مصدقل ماں ماق یہ تمہارے تمام علوم کی تصدیق کرے گا ہے فرماتا مصدق وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو تو جس کے پاس علم نہ ہو وہ مصدق ہوگا کیسے حضرت موسا کی تواد کی حضور تصدیق تبھی فرمائیں گے نا جب تو رات کا علم بھی ہوگا انجیل کی تصدیق کبھی فرمائیں گے انجیل کا علم بھی ہوگا زبور کی تصدیق کبھی فرمائیں گے زبور کا علم بھی ہوگا ہیں اس مصدق سے پتا چلتا ہے کہ جو علوم ان انبیاء کو ملے ہیں وہ ہمارے نبی کو علوم پہلے مل چکے ہیں لہذا ہمارے نبی کو پہلے ملے اور ان کو بعد میں ملے اگر دونوں کے علوم اکٹھے ملتے تو پہلے اور بعد کا فرق نہ ہوتا پہلے ملنے کی پہلے ملنا یہ دلیل ہے کی کہ آپ کو بھی ذات ملے ہیں اور ان انبیاء کو بات میں ملنا دلیل اس کی کہ ان کو دل وابطہ ملے ہیں اور علم بنیاد نبوت کی ہمارے پیغمبر کے علوم بھی ذات ہے تو نبوت بھی ان کی نبوت کے علوم دل عرض ہے ان کی نبوت بھی دل عرض ہوگی آج یہ آگے فرمائیں دلیل نمبر چار تن تو نبی نما اے وقت فرمائن اللہ کے نبی نے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا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 حضرت باتیں نبوبت آپ کی پہلے ہے تو سوال یہ ہے کہ منصب نبوت کے جو سارے برابر ہے وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی لیکن حضوص میں جانا چاہتے ہیں ان کی نبوت حادث ہے اور میری نبوت قدیم ہے ان کی نبوت حادث اور میری نبوت قدیم, قدیم سے مراد وہ نہیں ہے صلاح کی صفات قدیم ہے نا قدیم سے مراد بہت پہلے ان کی نبوت حادث اور میری نبوت قدیم حضرت سر باتیں قدیم اور حضوث میں فرق ہونا اس بات کی ذریعہ ہے کہ آپ کے نبوت بھی ذات ہے اور ان کی بل عرض ہے جب منصوبے نبوت میں برابر ہے اور فرق صرف مقامات میں ہے تو پھر یہ کہوں گا میں پہلے نبی ہوں پہلے نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوبت ذات ہے اور ان کی نبوبت بل عرض ہے و میں یہ کہتا ہوں آپ کی نبوت ذاتی ہے باقی انبیاء کی نبوت حرضی ہے اور ماں بل ارض جہاں سے شروع ہو وہی جا پر ختم ہوتی ہے ہمارے نبی خاطم النبی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سے نبوت چلی ہے اور آپ پہ جا کے رکی ہے آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہے آپ حضرت نے ایک صوفیہ کا قول پیش ومایہ ہے کہ صوفیہ میں بات بہت مشہور ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ پاسلم جروح ہے روح محمدی کا جو مربی ہے وہ اللہ کا علم مطلق ہے اللہ کا صرف علم جو علم ہے علم مطلق یہ روح محمدی کا مربی ہے اب میں نے کہا تریقت کی بات ہے جلدی سمجھ نہیں آتی اب آپ کو میری بات سمجھ آئے حضرت پکاری فرماتے سے عقیدے میں پختہ وہی ہوتا ہے جو سریقت میں پختہ ہو اور جو طریقہ سے آئی و عقائد میں آری ہوتا ہے اکیلے افسا ہو ہی سکتا تو فرماتا ہے، اللہ کا علم مطلق یہ مربی ہے روح ہے جو ہمدی کا اور مربی اثر کس میں کرے گا ارن فرمایا کہ دیکھو اگر طبیب مربی ہو تو وہ طب کے بارے میں مربی ہوگا اور اگر سمجھو رکھنا اگر شاعر مربی ہو تو اس کی تربیت سے شیر بنیں گے طبیب کی تربیت سے فن طب آئے گا شاعر کی تربیت سے فن شعر آئے گا تو جب حضور کی روح کی تربیت علم ہی ہے علم مطلق ہے تو اس تربیت سے کیا آئے گا علم آئے گا نا اور نبت کا کمال کیا ہے علم ہے فرمائیں روح محمدی کا مربی علم ہے اور اللہ کا علم کامل ہے لہذا اس سے جو تربیت ہوئی ہے وہ حضرت محمد کا علم بھی کامل ہے تو ہمارے پیغمبر کا علم کامل اور برائے راست یہ صرف سے علم خدا بندی سے اس کو تربیت ملی ہے اور نبت کی بنیاد علم ہوتی ہے اس لیے ہمارے پیغمبر قیدم علم ربی سے دلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کے علوم دل واپتا ہے نبوبت کی بنیاد یہی ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کی نبوت دل بزاد ہے اور باقی انبیاء کی نبوت دل ابز ہے اور ما یہ یا بل لفظ سے آگاہ ہوتا ہے مابل افضل ماب سے شروع ہوتا ہے اور ماں بزاد پر جا کے ختم ہو جاتا ہے یہ تھوڑی سی بات سمجھ گئے اب اس پر بار بات ایسی ہے میں جو ابھی تو نہیں کرتا کیونکہ تذیر و سے متعلقہ نہیں ہے یہ سبق کا ایسا نہیں ہے متعلقہ تو ہے متعلقہ ہے بات ایسی ہیں تو میں خطابت پہ تو بیان کرتا رہتا ہوں جب فضا نہیں کہتا تب سمجھاتا رہتا ہوں کسی وقت چاہے خبر کے دوران یا کچھ ہاں میں موقع ملا تو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے اس سے آپ کو بات سمجھ آئیں گی مولانا ربی رحمتہ اللہ علیہ کے علوم کس عجیب ہیں اور فلاں کی تشریح کیسی ہوتی ہے فلاں پہ کیسی ہوتی ہے میں کچھ آیات ایسی آپ کے سامنے پیش کروں گا ان ذرا تھوڑی سی بات کو پورا کر لیں اب ذرا آئیں کی طرف ماکان محمد رسول اللہ خاطم النبین اب بتائیں خاتم النبین کا معنی سمجھ آ گیا خاتم النبین کا معنی کیا ہے اللہ کے نبی کی نبوت نبوبت ہے اور بقیہ کی نبوبت بالعزات سے شروع ہوتی ہے بزاد پر ختم ہوتی ہے تو خاتم النبین کا معنی یہ ہے نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور رکی بھی حضور پر ہے صلی اللہ وسلام یہ بات میں آ گئی نا اب ذرا اگلی بات رہے اب حضرت مانتے ہیں خاتم کا معنی آخری ہے تو تقدم اور تعخر مفہوم تقدم مفہوم تخر یہ جنس ہے اور اس کی تین انواع ہیں نمبر ایک تقدم تعخر زمانی نمبر دو تقدم تخر رتبی نمبر تین تقدم تعر مکانی جنس کیا ہے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 ایک سپاہی اور ایک افسر ہے تو یہ تقدم تاخر کون سا ہے رقوی ہے کیا معنی افسر کا مرتبہ آگے ہے اور سپاہی کا مرتبہ پیچھے ہے ایک ہے تقدم تاخر مکانی تقدم تاخر مکانی آپ نماز پڑھتے ہیں ایک پہلی سف ہے ایک دوسری ہے ایک تیسری ہے ایک, ایک چوکی ہے پہلی اگلے مکان میں دوسری اس سے پچھڑے میں تیسری اس سے پیچھے تو یہ تقدم تاخر کون سا ہو گیا آپ حضرت فرماتے ہیں پرانے کریم میں ہے ماں کان محمد بلاک رسول اللہ وہ خاتم النبی یہاں خاتم سے مراد کون سا خاتم ہوگا زمانی ہوگا رتبی ہوگا یا مکانی ہوگا پر کہ یہاں پہ کوئی کرینہ موجود نہیں ہے کہ ہم خاص مراد میں زمانی یا مکانی یا رتبی اور جب قرینہ تقسیف نہ ہو تو نحو کا ضابطہ یہ ہے کرینے تقسیف نہ ہو تو وہاں تعمیم ہوتی ہے بلّمن قبل باد یہاں مل قبل کل باد کل سہی اللہ اکبر یا قرینہ تفصیل کا ہے تو اکبر مراد اکبر من کل شعیل ناؤ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب قرینہ تفصیل نہ ہو تو پھر تعمیم ہوتی ہے یا خاتم سے مراد کون سا خاتم ہے زمانی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 بولو مان ہی یا نہیں مانتے اصل فمات اس کو عام کرتے ہیں تاکہ ہر قسم کی نبوبت طاقت آپ کو حاصل ہو جائے اصل ماتم سال سمجھو قرآن کریم میں ہے یا لیکن فرمائیں جب مفہومت تقدم اور تاخر عام ہے اور اس کی انواع تین ہیں تو جب آپ یہاں تاخر کو عام رکھو گے جس میں زمان مقام رتبہ تینوں حاصل ہو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا جو مفہومت کافر ہے وہ زبان والی نو میں الگان رکھے گا مکان والی نو میں الگ شان رکھے گا اور رتبے والی نو میں الگ شان رکھے گا توجہ رکھنا ہم نے جادور خاتمے ہے اور یہاں خاتمے زبانی بھی ہے اب اس خاتمے زبانی کی شان یہ ہوگی اللہ کے نبی کا زمانہ تمام نبیوں سے آفر میں ہے اور جب آپ کہیں گے اس کا خاتم النبی رتوی بھی ہے اس کا معنی ہوگا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 خاتم النبیین یہاں خاتم عام ہے نمبر ایک زمانی نمبر دو رسوی اور نمبر تین مکانی لیکن ہر ایک میں خاتم کی شان الگ الگ ہے جب آپ خاتم زمانی ہے اب ختم البطی شان الگ ہے کہ حضور کا زمانہ تمام انبیاء کے بعد ہے اور جب آپ ختم نبوت رسوی ہے اب خاتم کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نبوت بھی ہے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 ہمارے پیغمبر ختم نبوت مکانی بھی ہے کیا معنی؟ آپ دیکھیں گے آپ پہلی زمان نہیں دوسری نہیں تیسرا نہیں چوتھا نہیں ساتواں اس کا مانا یہ ہے ہمارے پیغمبر ختم نبوت مکانی بھی حاصل ہے یہ جو خاتمند بجیر ہے وہ پہلے زمین والے محمد نہیں دوسری والے نہیں تیسری والے نہیں چوتھی والے نہیں پانچویں والے نہیں چھٹی والے نہیں بلکہ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 جو آخری مکان میں ہو تو پہلی چھ زمینوں پہ محمد مان گر لے جائے ان کا آخری ہونا ثابت نہیں ہوگا آخری وہ ہوگا جو آخری منزل میں ہے اس لیے ہمارے پیغمبر خاتم النبیین یہ زمانن بھی ہیں رتبہ تن بھی ہے اور مقامن بھی تو کچھ سمجھ آئی میں ساری نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا کچھ سمجھ آئی ماتم بات کی سمجھنا یہ جب آپ کہیں گے نا یہ تو آپ کو زبان ہی ہے اور یہ کافر رتبی ہے فرماتے ہیں کافر زمانی اور کافر رتبی توجہ رکھنا کافر زمانی اور کافر رتبی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے عرف میں معروف ہیں ہمارے عرف میں معروف ہیں ان پر کوئی دلیل نہیں چاہیے کیا مطلب ہم کہتے ہیں ایک آدمی کا زمانہ پہلے ہے ایک بعد میں ہے جو سب تو سب کو پتا ہے کہ ابل اور آخر زمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا جب ہم کہتے ہیں ایک کا مطلب نیچے ایک مرتبہ اوچے ہے, ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ مرتبہ نیچے سے اوپر جاتا ہے نیچے سے جب آپ کہتے ہیں نا جی ایک ہے ہمارے ہاں حوالدار ایک کیا ہے سپاہی کیا تھا یہ سپاہی ہے اور ایک اس کے بعد کون ہے عام ملا پولیس والا آم لگے سپاہی ہے چلو اس کو چھوڑو وہ مثالیں شاید نہ سمجھائیں میں دوسری کے اگر وہ مثال دیکھیں گے یہ جی یہ سپاہی ہے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 یہ آخری مکان ہے یہ پہلا مکان ہے حضرت فرماتے وہاں پہ کچھ کرینا چاہیے کہ یہ پہلا ہے یہ آخری ہے آپ دیکھو سات سفے ہے نا ایک دو تین چار پانچ چھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ پہلی صف ہے وہ آخری ہے اس پہ کرینا کیا ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو منہ قبل کی طرف کرنا ہے جو قبلے کی قریب ہوگا وہ پہلی صف ہوگی اور جو قبلے سے دور ہوگا وہ آخری صف ہوگی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 اور ہمارے حضور ساتویں زمین پر رہتے ہیں یا پہلی بار رہتے ہیں اب ایک بات چھوٹی سمجھ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ بات آپ اچھی طرح سمجھیں ایک ہے ختم نبوت رسوی ایک ہے مکانی اور ایک ہے زمانی حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بزاد ہے اور بقیہ کی نبوت بالارض ہے تو جس کی نبوت بس ہے نا آپ اگر مرتبے میں سب سے آخر ہیں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 عبد مخالف ہوگی وہ ادنا ہوگی اعلیٰ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم حضور کو کے معیار مان چکے ہیں تو وہ ان کی بہی ادنا ہوگی ہمارے پیغمبر کی اعلیٰ ہوگی تو ادنا بہی سے اعلیٰ بہی کو منسوخ کرنا یہ خلاف عقل اور خلاف نقل ہے ناصر یا مماثل ہوتا ہے یا اعلیٰ ہوتا ہے ماں نم تک بن آیا نم تک بن آیا اور ان کے ہاں نا خیر منہ اور مصرحا ناصے یا مماثل ہوتا ہے یا خیر اعلیٰ ہوتا ہے مماثل مانے تو وہ عین ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور مسالے مانے تو ادنا ہے ادنا سے اعلیٰ منسوخ نہیں ہوتا منسوخ کرنے کے لیے ناسے کا آلہ ہونا ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو ماں بس ذات کو آخری زمانے میں ہونا لازم ہے حضرت حضور کا آخری زمانے میں ہونا یہ دلیل مطابق سے ثابت ہوگا جو ماوز ذات ہے وہ آخر بھی ہے اور یہ دلیل التزامی سے ثابت ہوگا کہ ماوز ذات کو آخری زمانے میں ہونا لازم ہے اور ماس یا حضور آخری بھی مانتے ہیں کہ کیوں دلیل انتظامی سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے اور عزیث پاک متوادر معمانہ سے بھی ثابت ہے لہذا جو حضور کے بعد کسی زمانے میں نبی کا قائل ہو وہ کافر ہے مرتد ہے جندی ہے اور دائرۂ اسلام سے خارج ہے آپ بتاؤ حضور نبی ننوت حضور پاک کا زمانہ آخر میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو آپ پر ایک انکار کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ حضور کے لیے ختم زمانے کے قائل نہیں ہے ذرا کے بارے لیں آج چھوٹا تو مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں میری مجبوری ہے کہ میں نے قریب ایک جرجے پر جانا ہے اور وہاں میرا ساڑھے دس بہان شروع ہونا اور اگر میں نے سے کہا بھی تھا میں بعد بھی ہوں ان کہا استاد اٹھانا گڑھ بھی بہت سخت ہے آپ تو یہاں اب بیٹھے نا ہمارا جو جلسہ وہ گرمی میں باہر ہے جس کے اوپر ٹینٹ لگے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں کتنی گرمی ہوگی کرونا درات میں میری وجہ سے جلسہ نو خرچ کیوں نے کہا ہم نے بلانا آپ کو یہ جب بھی ہے میں نے کہا اس کے وقت منتا نہیں سب گرمیوں نے کام میں منظور ہے میں نے بڑی کوشش کی وہ رات مانے نہیں پھر میں نے کہا چلے میں ساڑھے نو یہاں سے نکل جاؤں گا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں نا ختم کر لیتے ہیں بعد اسی پر چلے کا ہوگا ویسے بھی آج چلتے ہیں یہ ذرا سوال سواد بات وقت بہت لمبی میں بڑی مختصر کروں دیکھو حضرت فرماتے ہیں ہاں اگر خاتمیت بمان اقتصاد کے ذاتی بچ نبوت لیجئے جیسا اس حید نے عرض کیا تو پھر سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی افراد مقصود گلخل میں سے ممات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے بلکہ صورت میں فقط تمبیا کی افراد خاصی ہی پر آپ کی حضریت ثابت نہ ہوگی افراد مقدرہ پر بھی آپ کی حضیرت ثابت ہوگی بلکہ اگر بل فرض بعض زمانۂ نبی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا بل فرض اگر بعض زمانۂ نبی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مانا نوتیس اور بات حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت کے خلاف نہیں حضرت فرماتے ہیں کہ حضور تو ختم نبوت خاتم النبیین کا معنی یہ ماب ذات ہے یہ کیا ہے ماب ذات حضور سے جو پہلے ہیں وہ بھی آپ سے ادنا ہیں اور اگر یہ آپ کے بعد بھی ہو تو ختم نبوت بھی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سمجھ آ رہی اگر حضور کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو اس کی نبوت بالعض ہوگی یا بھی ذات اور آپ کا جو مقام ہے بات کی وجہ سے ہے نا اگر بعد میں آ بھی جائے تو ختم نبودات جو آپ کا مرتبہ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا آگے میں نے عبادت بتا دی ہے لیکن کوئی نبی آنا نہیں ہے اس لیے کہ ختم نبود زمانی یہ ختم نبود ماں بزاد مرتبہ کو لازم ہے آئے گا ہرگز نہیں لیکن آ بھی جائے تو آپ کے مقام ختم کے خلاف پھر بھی نہیں ہوگا آپ سمجھ آگی آ بھی جائے تو اس کے خلاف اب یہ قضیہ فرضیا ہے یا حقیقیہ ہے جواب سمجھ آ حضور پا خاتم البین ختم نبوت ہے تو جس کو ملے گی بالارض یا ملے گی وہ پہلے ہو تب بھی بالارض باز نہیں ہو تب بھی بالارض تو اگر کوئی نبی آ جائے بالارض نبوت مل جائے تو کے منافع تو نہیں ہے نا لیکن کوئی آئے گا آ نہیں سکتا کیوں جو آئے گا اس کی وہی مماثل ہوگی مخالف ہوگی یا نہیں ہوگی بئی نہیں ہوگی تو نبی بلا بہی فائدہ اگر آپ کہتے بئی ہوگی اور موافق ہوگی وہ نبوت محمدی ہے پھر ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کہتے مخالف ہوگی وہ ادنا ہے تو کہ ماں ساتھ اعلیٰ ہوتا ہے اور ادنا سے اعلیٰ کا نفس جائز نہیں ہے لہذا حضور کے بعد نبی ہر نہیں آ سکتا اور جو آنے کا کائم وہ کافر کافی مستد ہے اب بات سمجھیں گی آپ یہ تجیہ کون سا ہے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 اگر کوئی آ بھی جائے تو خاطم کے خلاف نہیں اگر نہ آئے تو پھر لو لو بیٹا لو کا معنی بتاؤ لو عربی میں کیوں آتا ہے نہ انتفائی ثانی بجائے انتفائی اول میں اگر آ جائے اس کی نتیجہ ہوگی نہ آئے خاتمے محمدی کے خلاف نہیں اس کی نتیجہ ہوگی اس کیا ہوگا خاتبیت کے خلاف ہوگا نہیں سمجھ آ رہی لو کا نبی ہما آلیہ اگے اگر کوئی الہ ہو تو فساد ہوگا اور کوئی الہ نہ ہو تو پھر فساد نہیں ہوگا نا آپ سنو اگر حضور کے بعد کوئی ندی آ جائے تو ختم نوج پر اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے لوکس کے لیے آتا ہے انتفاشانی کے لیے وجہ اب پہلا کیا تھا اگر کوئی ندی آ جائے اس کی نفی کیا ہوگی بولو اگر نہ آئے دوسرا کیا تھا فرق نہیں پڑے گا اب اس کی نتی کیا ہوگی اب بری کہتے ہیں لو کا استعمال تو سمجھو پھر مونا نوتری کا جواب دو لو آتا ہے کہ انتفای شانی کے لیے انتفاق اول کے اب تجزیہ فرضیہ کیا ہے اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تب بھی خط میں فرق نہیں پڑے گا اب پہلے کی نبی کیا ہوگی اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے تو خط میں پہ فرق پڑے گا یہی لوگ کا استعمال ہے نا نہیں سمجھ آ رہی لیکن بالکل نہ ہو پڑھتے ہو ہمارے بارے مشہور ہے نا خطیب ہے اس کو آتی نہیں ہے تدریف آپ کو آتی ہے آپ تو سمجھو نا میں سے سمجھاؤں یہ جی سمجھ آ گیا لو کیوں آتا ہے انتفای سانی کے لیے اب دو قدیے ہیں دیکھو اگر کوئی نبی آ جائے حضور کے بعد تو ختم میں لو تو فرق اب پہلے کی نسی کیا ہوگی اگر کوئی نہ آئے تو فرق کیونکہ لنوتی نے تو مان لیا نا کہ نبی نہ آیا تو وہ فرق پڑے گا اس لیے ندی آنا چاہیے تاکہ فرق نہ پڑے سوال سمجھ آ گیا آپ بتاؤ سوال کمزور ہے یا مضبوط ہے مضبوط تو یہ جہل کیا گرا ہے تو یہ ہے جہالت یہ جہالت کا نام ہے دفاع کرو بات کرنے والی پھر جواب دو آپ یہ سوال ذرا نوٹ فرما لیں اور اب آپ بھی جو آئیں وہاں یہ جہالت ہے کچھ بھی نہیں ذرا سوال رکھ لیں کوئی ذرا جہالت کا جواب دیں پھر سمجھ آئے کہ جہالت کا جواب کیا ہے سوال سمجھا گیا میں جواب آپ پر چھوڑ دوں یا خود دوں نہیں اگر آپ دینا چاہیں تو میں آپ کو ایک دن دے دیتا ہوں یا آپ کتابیں تلاش کر لیں کسی ساتھ سے رابطہ کر لیں پھر مجھے کسی مولانا صاحب جواب دے دیں اور اگر آپ کہتے ہیں میں دوں تو پھر میں دے دیتا ہوں بتاؤ چلو آپ ذرا جواب سننا ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض جہالت کی وجہ سے یہ حالت کی وجہ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 کسی چیز کے دوام کو بیان کرنے کے لیے کسی چیز کے دوام کو بیان کرنے کے لیے اب اس کی مثال کہہ دی ہے کوئی شخص کہتا ہے لو اہان دا اکرم اگر اس شخص نے میری بیجتی بھی کی نا میں تب بھی عزت کروں گا لو اہاند اکرم تو اگر اس نے میری بیٹی کی میں تب بھی عزت کروں گا اب بتاؤ ذرا پہلے کلی کے کی نتی کیا ہوگی اگر اس نے میری بےتی نہ کی تو پھر میں پھر میں میں پھر مزید عزت کروں گا یہاں لو انتخا سانی بڑے انتخاب نہیں لو استمرار اور دباؤ اٹھائے کے لیے لو اقرام کا دوام بیان کر رہا ہے اگر اس نے میری بےتی کی نا میں تب بھی عزت کروں گا اور اگر میری بےزتی نہ کی تو پھر پھر میں اور عزت کروں گا یہ لو نفی کریے یا دباؤ کے لیے دوام کے لیے اب سمجھ آئے گی آپ ذرا نوطی الحمد جملہ سمجھو اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ گیا تو خاتمیت محمدی کے پھر بھی منافی نہیں اور اگر نہ آیا تو پھر تو بالکل ہی منافی نہیں یہ ہے لول للہ استعمال صالف میں اس لیے کہتا ہوں ان علوم کا پڑھنا ضروری ہے یہ نہ تو نہ کی کیا ضرورت ہے منطق کی کیا ضرورت ہے کیا پیدا ہے اس کا بھائی آپ کا واسطہ نہیں آپ کو سب پیدا نہیں آپ کی باتیں سے ٹکر ہو تو پھر پتا چلے نا کہ فائدہ ہے یا نہیں تو جس نے ٹکرانا ہے اصل اسے چاہیے گا اور جس نے ٹکرانے نہیں وہ اس نے کو کیا کرے گا باپ کو ٹھیک ہے بھائی جس نے بچوں کو اجلاس میں پڑھانا ہے تو قرآن چاہیے نا جس نے پڑھانا ہی نہیں وہ کہے میرے ٹھیک ہے میری گزارش سمجھ آ گئی ہے تو لوگ کا استعمال ہے سارے آپ کے ذہن میں ہو تو پھر سمجھ آتا ہے اعتراض اب دیکھو میں نے کتنی باتیں جمع کی خیر مقل چلا ایک معنی سمجھ گئے ہم دونوں سمجھتے گیا مماتی محت کا مانا ایک سمجھتا ہے ہم دونوں سمجھتے ہیں گریلوی لوگوں کا استعمال ہم سمجھتا ہے ہم سارے سمجھتے ہیں ایک سمجھو تو پھر اعتراض ہوتا ہے سارے سمجھو تو پھر اعتراض نہیں ہوتا یہ بات سمجھ آ گئی اب ذرا بات کو سمجھتے ہیں تحریر و ناخب ساری چیزیں باقی بہت ساری چیزیں میں نے بالکل خداصا ساٹ کر بیان کیا ہے اب ایک بات ذرا سمجھ یہ جو لوگوں نے کہا ہی کہ ابن عباس کے کو چھوڑ دے رضی اللہ عنہ کیوں اس لیے کہ یہ منافی ہے خاتم النبیین کے جب ہر زمین پہ نبی مان لو گے لکل ارجن نبی کا نبی جب حضور پاک ہے جب ہر زمین پہ نبی مان لیں گے تو یہ ختم البوت کے منافی ہے اس لیے محمد ایک ہی مانو تاکہ ختم کے منافی نہ ہو حضرت فرماتے ہیں جو خاتم النبیین کا میں مانا بیان کیا ہے جب یہ معنی دیکھے تو یہ عدیز ختم مخالف نظر آتی ہے بولو نظر آ رہی ہے کیوں نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ وہ جو نبی ہے ہر زمین پہ وہ نیچے ہے ہمارا نبی آخری زمین پر ہے تو آخری والا آخر ہوتا ہے تو ختم مخالف ہوگا یا معیب ہوگا تو تب یہ مخالفت ہی نہیں ہے اس کے اندر تو پھر اس کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے اس ٹائم اس حدیث کو چھوڑتے نہیں بلکہ اس حدیث کو مان لیتے ہیں اب مولانا نوکی رحمتہ اللہ علیہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں نا میں آپ کو تھوڑی سی بات پڑھ کے سنا دیتا فرماتے ہیں بعد اس تفتیر کے بطور خلاصہ تقریر آگے دلائل یہ عرض ہے ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا ہر زمین پر دلیا نا تو ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے پر ہمارے رسول قبول عالم وسلم ان سب کے خاتم آگے دیکھ آپ کو ان کے ساتھ وہ نسبت ہے جو بادشاہ ہفتے اقلیم کو بادشاہ میں اقانیم میں خاصا غذا نسبت ہوتی ہے جیسے ہر اقلیم کی حکومت اس تقریم کے بادشاہ پر اختتام پاتی ہے چناتے اسی وجہ سے اس, اس کو بادشاہ کا آخر بادشاہ تو وہی ہوتا ہے جو سب کا خاتم ہوتا ہے ایسی ہر زمین کی حکومت لغوبت اس زمین کے خاتم پر ختم ہوتی ہے پر جیسے اقالیم کا بادشاہ باوجودے کے بادشاہ ہے پر بادشاہ حفظ اقلیم کا محموم ہے ایسے ہی ہر زمین کا خاتم اگرچہ خاتم ہے پر ہمارے خاتم النبیین کا تابع ہے سمجھا گی پر ہمارے خاتم النبیین کا تابع ہے جیسے باد ہفتے اقلیم کی عزت اور عزمت اپنی اس اقلیم کی رویت پر حاکم ہونے سے جس میں خود مقیم ہے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 جب ساری زمین کے خاتمین سے بھی افسر ہو خاتم ہو تو پھر حضور کی افزریت مسیب زیادہ آپ مدد فرماتے ہیں اگر باقی چھ زمینوں پہ آپ نبی نہ مانو اور باقی چھ زمینوں میں نبیوں کا خاتم و یہ نہ مانو صرف حضور آخری زمین کے نبیوں کا خاتم مانو تو حضور افضل ہیں یا نہیں بولو کن سے کن سے صرف ایک زمین کے نبیوں سے نا اور جب چھ زمینیں اور مان کے بہت چھ پر نبی بھی مان دو اور ان چھ میں ان چھ زمینوں کا خاطم النبیین بھی مانگ دو اور حضور کو چھاتری زمین کے نبیوں کا خاتم النبیین بھی مانو اور ان چھ زمینوں کے خاطم النبیین کا خاطم النبیین بھی مانو تو آپ کے سمان کے ساتھ بتاؤ کہ حضور کی عظمت زیادہ کس سے ثابت ہوتی ہے وہ چھ زمینوں کے نبی مانے یا نہ مانے ہیں اس کے مانے سے حضور کی عظمت بڑھ رہی ہے اور مجھے تاجب ہے کہ لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں سمجھ آئی ہی بات ابلا سمجھنا فرماتے ہیں میں پھر سناتا ہوں فرماتے ہیں جیسے بادشاہ چاہے ہفتے تقلیم کی عزت و عظمت اپنی اس اقلیم کی ریت پر حاکم ہونے سے جس میں خود مقیم ہے اتنی نہیں سمجھی جاتی جتنی باد شاہ میں باقیہ پر حاکم ہونے سے سمجھی جاتی ہے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 ان کے صدور کا صدر بھی ہو تو بتاؤ صدر ہونا افسر ہے یا صدر صدور ہونا افسر ہے تو اگر یہ اور چھ مدرسے نہ ہوتے اور چھ صدر نہ ہوتے افضل تو پھر بھی تھا لیکن اور چھ کے صدر مدرس ہونے سے اور ان کے صدور کا ایک اسکو صدر ماننے سے حاضر بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے سو فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ لوگ باقی شیز زمینوں کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں باقی شیز زمینوں کے نبی مان لیں گے تو ہمارے نبی کی رت مزید نظر آئے کم نہیں ہوگی فرماتے ہیں مگر مجھے تعجب آتا ہے آج کل کے مسلمانوں سے کسد سے اور خاتموں بلکہ خود زمینوں سے انکار کرتے ہیں تو اس پر ماننے والوں پر کفر کے فتوے دیتے ہیں یا سنی نہ ہونے کا اجتحام کرتے ہیں یہ وہی مسل ہوئی کہ نکتو نے ناک والوں کو ناپو کہا تھا نکتو نے ناک والوں کو یعنی آدمی تھے جن کے ناک کٹے ہوئے تھے وہ ایک آدمی آ گئے جس کا ناک تھا تو سارے کہتے ناکو آ گیا ناپو آ گیا سمجھ آ رہے <laughs> یہ فرماستے جس طرح نکتو نے ناک والوں کو ناکو کہا تھا اسی طرح یہ خود سمجھتے نہیں اور میرے اوپر اترار کر رہے ہیں آپ جیتی رحم اللہ فرما رہے ہیں یہ ہی بات کبھی کبھی میں کہتا ہوں یہ کبھی کہ آپ کو نا کہ بوا نہیں سولہ جاتی ہے اور حضرت کیا فرما رہے یہ فرما رہے ہیں نا یہ ایسی ہے جیسے نکتو نے ناک والوں کو ناکو کہہ دیا آگے طرف سننا یقین کے لیے مجھے رش لاتا حضرت کی بات ہے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 تو اس اسلام سے کفر بیٹا جس کو تم اسلام کہہ رہے ہو نا کہ ارو قیم و شان کم سمجھو بڑا عظیم و شان سمجھ کفر ہوگا پھر میں اس کفر کو تمہارے اسلام سے ترجیح دیتا ہوں اور سنت کے بدت اکثر آگے پھر دلیل بیان فرمائی ر امام شاطی نے ان لوگوں کے مقابلے میں جو محبت آہل بیگ باغ غلوب بجا غلوب رف غلوب حدیفت سمجھتے تھے یوں فرمایا امام شاہی فرماتے امکان رفصن خب عل محمد اگر اعلی بیب سے محبت کرنا رفت ہے تو میرا اعلان ہے سنو میرا سماتے ہیں ہم ان سہلوں کے مقابلہ میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اس قدر زیادہ اس قدر اس قدر سے زیادہ قدر کرے ان کے خیال سے سات گلی ہو جائے تو یہ برا مانتے ہیں اور کائنی اس زیاد قدر کو کافر یا خارج خالد سنت قرار دیتے ہیں تو اس شعر کو بدل کر یوں پڑھتے ہیں ان قان کفر خب قدر محمد فل یش علی قاطل اگر حضور کی محبت کو بڑھا کر پیش کرنا یہ کفر ہے تو تم گواہ بن جاؤ کے مطلب قاطر ہے اب دیکھ نے کیسے کھل کے بات فرمائی ہے کہ جو نظریہ میں نے دیا ہے اس سے حضور کی شان بڑھتی نظر آتی ہے اب خلاصہ کیا ہے حضرت حلفرماتے ہیں اصل ابن اب کو مان لیا جائے تو نبی پاک کی خاتمیت محمدی بڑھ جاتی ہے یا کم ہوتی ہے تو ان کے انکار کی وجہ کیا تھی انکار کی وجہ کیا تھی کم ہو رہی ہے نا اور جو ہم نے طبی جان دیے سے کم ہو گئی یا بڑھ گئی حلفت مانتے اس لیے تو یہ نہ ہو کہ میں نے اس کا انکار کیا سے کم ہو گئی اب حرتی ہے کہ بارہ میں سنانا بہت ضروری سمجھتا ہوں باقی تو بہت ساری سنانے کی ہیں لا الہ الا اللہ حضرت فرماتے ہیں نیز یہ بھی واضح ہو گیا وقت لگ گئی کہ شادی نہیں کرتا نیز میں عبارت پڑھوں گا نا آپ کو سمجھ نہیں آیا فرما کتنی عجیب گفت کی فرمائی ہے تو میں ساری بات چھوڑتا ہوں اور اگر آپ نے مزہ لینا تو تھوڑی سی سناؤں آپ کو نظر ہے قدوم کیا ہے فرماتے ہیں دل جملہ ثبوت اثر مسکور دونوں مثبت خاتمیت ہے معارض و معار مخالف حتم نبوت نہیں جو یوں کہا جائے کہ اثر شادہ مخالف ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ حسن مضموم میں منترام اثر اس اثر میں کوئی علت خامزہ بھی نہیں جو اصطلاح سے انکار صحت کیجئے کیونکہ اول سے مام بہتی کا اس اثر کی نسبت صحیح کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی علت خامزہ کھفیا خاصہ پسحا نہیں دوسرے شدوز تھا تو یہی تھا کہ مخالف جملہ خاتمین ہے اور علت تھی تب یہی تھی اگر اور کوئی آیت یا حدیث ایسی ہوتی جیسے ساتھ سے کم زیادہ زمینوں کا ہونا یا انبیاء کا پیش ہونا یا نہ ہونا ثابت ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ وجہ شروع یہ ہے مگر آج تک نہ کسی نے ایسی آیت حدیث سنی نہ مد نے پیش کی اللہ حاضر کے آپ مضمون قلت قادحہ کو خیال فرمائیے آج تک سوائی مخالفی نے مضمون مذکور کسی نے اصل مذکور پیش نہیں کی اور فقط احتمال بے دریف اس بار میں کافی نہیں ورنہ بخاری مسلم کے لیسے بھی اس حساب سے شاد و ال ہو جائیں گی اور نیز یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ تعویل کی اثر اس طرح اینیات سے ماخوذ ہے یا امبیا اراضی ماتاحت سے مبلغان احکام مراد ہیں ہرگز گرد قابل انتفاق نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ باعث طویلات مذکورہ فقط ہی مخالفت خاتمیت تھی یا مخالفت ہی نہیں تو ایسی طویل طویلیں کیوں کیجیے جن کے مظلول معنی متابقی سے کچھ علاقہ ہی نہیں آپ کو سمجھنا تو پتہ لگے گا اب حضرت عجیب بات فرمائی فرماتے ہیں فرماتے کے ساتھ بڑوں سے اختلاف جائز ہے جو مجھ سے بڑے ہیں حضرت فرماتے وہ کہتے تھے اثر کا انکار کر دو اسرائیلی ہے اور یا تعیم کیا کرو یہ فیق البیل کا کو اس کی تعویل یہ کرو کہ اس مراد ہے مبلان احکام نبی نہیں بلکہ کون ہے مبلان یہ تعبیر کرتے ہیں کیوں یہ تعمیر نہ کریں گے تو خاتم کے خلاف ہو جائے گی فرماتے ہیں سنو باقی رہی یہ بات کہ بڑوں کی تعمیل کو نہ مانیے تو ان کی تعطیل ناؤز باللہ لازم آئے گی پر یہ انہی لوگوں کے خیال میں آ سکتی ہے جو بڑوں کی بات ازرائے ادبی نہیں مانا کرتے ایسے لوگ اگر ایسا سمجھے تو بچا ہے المرف یقین سے ہی اپنا یہ وکیلا نہیں نقصان شان اور چیز ہے خطا اور نشیان اور چیز ہے اب جملہ سمجھنا اگر بجہ کم التفاقی بڑوں کا فام کسی مضمون تک نہ پہنچا ہو تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیا اور کسی پھسلے میدان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات وظیم و شان ہو گیا کتنا جی جملہ ہے اپنے بارے میں کتنی توازو ہے فرما مجھے کسی پچھلے میدان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وزیم شان ہو گیا میں ان سے بڑا نہیں ہوں بس یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی تو میرے ذہن میں آ گئی ہے اور میں نے کہہ دی ہے اب آخری بات سنگے میں نے کہا بہت ساری باتیں کہنے والی ہیں آخری بات کیا اگر بات کروں گا ابھی کہہ کبھی کہوں گا دیر گھنٹہ لگ ہے ابھی کہیں گے تو پانچ منٹ میں کہہ لیں گے بہت ساری باتیں ہیں مثلا حضرت سے کیا ہے کہ جس طرح نبوت بے ارض نبوت بھی ذات ہے تو اگر کوئی یہ کہ ایک خدائی ذات اور ایک بے ارض ہے اللہ کی خدائی جس ذات بچے آج اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے نا اگر بات یہ تقسیم نہیں ہو سکتی کیوں خدا کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے بززاد واجب الوجود ہوگا جسے جس خدا مانو کہ ممکن وجود ہوگا وہ خدا بنتا ہی نہیں ہے یہ تقسیم ہاں نہیں بن سکتی میں اب سمیٹتا ہوں ذرا سمیٹتا میں آیت کا مانا سمجھا کر بات ختم کرتے ہیں ماں کان محمد عبد اللہ توجہ رکھنا ان کا اعتراض کیا تھا یہ اتنی اہم بات ہے تم ہزار کتابیں کھولو گے تمہیں نہیں ملے گی اس کو توجہ سے سمجھنا ان کا اعتراض کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا اب کن کے مشن کو لے کر اولاد نے چلنا تھا وہ تو فوت ہوگی چند کی باتیں انتظار کرو اس کا مشن ختم ہو جائے گا اللہ نے فرمایا ماں کانا محمد الباحم تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے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 ابھی مکہ والوں کی یہ خوشی باقی ہے کہ نہیں ان کی اولاد ختم ہوگی کمیشن ختم ہوگا روحانی اولاد بھی پوری ہوگی اللہ فرمایا بذاک رسول اللہ و خاطم یہ صرف رسول نہیں ہے یہ خاتم الرسول ہے جو صرف رسول ہوتا ہے اس کی کلمہ وہ اولاد بو ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں کلمہ پڑھتی ہے اور یہ خاتم النبیین ہے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اس کی نبوت بزاد ہے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 اب آپ بات سمجھ آئی ماں کا نا محمد یہ بات ٹھیک ہے میرا محمد کا کوئی جسمانی بیٹا بالغ نہیں ہوا بلا کے رسول اللہ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں کلمہ پڑھنے والا روحانی بیٹا ہے اور صرف رسول نہیں ہے خاتم اللہ جین ہے یہ آخری بھی ہے اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت تک جو لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ انہیں پڑھیں گے لہذا ان کی اولاد قیامت تک رہے گی اور صرف قیامت تک ہی نہیں ان سے پہلے جن نبیوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی ان کی روحانی اولاد ہے تو میرا پیغمبر بسر باپ کے ہے باقی امریا بسر اولاد کے ہے تو یہ ایسا شانور نبی ہے اس سے آنے سے پہلے بھی اولاد تھی جو مشن لے کر چلتی رہی اور اس سے آنے کے بعد بھی اولاد ہوگی جو مشن لے کر چلتی رہے گی مکہ والو تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ آئیے اب بتاؤ کیسی تشریح ہے کیسی تعبیر ہے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 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مومن ہے اعلیٰ کے مان والے ہیں اور حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہیں امت کی ماں ہے امت کی ماں ہے تو صدیق کی ماں نہیں ہے بولو وہ بھی تو ان کا بیٹا ہے ابو بکر صدیق جسمانی اعتبار سے عائشہ کے باپ ہیں روحانی اعتبار سے عائشہ کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے جسمانی اعتبار سے حضرت افشاہ کے باپ ہیں اور روحانی اعتبار سے افشا کے بیٹے ہیں جو وہ ام حاط المومنین ہے اور یہ مومنین ہیں جیسی مثال موجود ہے جسمانی اعتبار سے باپ ہوگا روحانی اعتبار سے حت آدم جسمانی اعتبار سے ہمارے پیغمبر کے باپ ہیں اور روحانی اعتبار سے اولاد ہیں اس لیے باپ بھی ہیں اولاد بھی ہے فلاں اشکال تو اشکال نہیں نہیں کوئی شکر نہیں ہے ان کی باتیں بھی ٹھیک ہیں ہماری باتیں بھی ٹھیک ہیں اللہ ہمیں بات سمجھ ہم نہیں کہتا فرمائے چلو تاجر لال کچھ سمجھ آ گئی نہیں خوش سمجھ کے بعد آپ کو اندازہ ہوا یہ کتاب کی اتنی اہم ہے میں کل ذاتی کہہ رہا تھا کہ سچی بات ہے میرا یہ دل کرتا ہے کہ دورہ سبقی مسائل ہو ایک کتاب کا اضافہ ہے اس طرح تو نہیں ہوگی مشکل ہے ان کو المحنت بھی پڑھائیں ان کو تحزیر الناس بھی پڑھائیں اور اس کے بعد ان کو عقیدہ تحاویہ بھی پڑھائیں عقیدہ تحاویہ اور اصل عقیدہ صحابیہ کا مسائل جو پڑھ گیا میں اس لیے میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے دورہ طسائل میں متفر ہے میری خواہش ہوتی ہے سات ہزار اب یہ عام بندہ نہیں سمجھتا جب آئے تو پھر آنے کے بعد اندازہ سے میری خواہش کیوں اب جب یہ منصوبی بحثے چلے گی نہونی بحث چلے گی تو طالب علم کی عقل سے اوپر چلے جائیں گے استاد کے عق کرنا آسان ہوگا تو مزہ کب آتا ہے جب فلما بیٹھے میں کئی بار کہتا ہوں عوام ہو نا آدمی بیان کرتا ہے لیکن مزہ کم آتا ہے فلوا ہوں اگر مزہ بڑھ اور علم آؤں پھر مزہ اور بڑھتا ہے پھر آدمی اصطلاحات کو بیان کرتا ہے اصطلاح کی تشریح نہیں کرتا چلتا جاتا ہے بب نا کی تشریح کرو کرو کرو پھر جو لطف آتا اصطلاح بغیر تشریح کے وہ اصطلاح کی تشریح کے ساتھ تو مزہ نہیں آتا اللہ ہم سب کو دوسری سطح پر